پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں اسے گفتگو کرنا آن انہیں کا دعوی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ساڈا دعوی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا انگریز گفتگو کرنی جیڑے ملا جیڑے جو, جو پیر یہ وہ لگے پاکستان کا مطلب کیا لا ظاہر بورڈ دیوار اشتہار یہ چلے اج تک چل رہا تو سارے جتنا دھوکھا کھا دے, مطلب دے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ مو گئی منار پاکستان کا نال لکھا پھر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بس مسلمان تھی گیا پاکستان تو مسلمان ملک تھی گیا حقیقت پچھوں یہ اشتہار بورڈ حقیقت ان پچھوں کیا مخفی ہے جہی مسٹر جناح دے توں شروع تھئی ہے اج تک لگی آئی ہے یہ وہ ہے لا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا انگریز اعتقاد ہوئے عمل ای ہوئے امل چوے دعوے ہوئے گال سمجھو نا دعوے سے پاکستان کا مطلب کیا لا لاحا لیکن اس کے ساتھ اعتقاد نہیں ہے اس دے عمل بھی نہیں ہے عمل بھی اس دے خلاف ہے امل ہی ہے اعتقاد بھی مشرکان ہے رومی صاحب نے اشارہ کیا بھی شرک فل اتاد شرک فل حکم کی شرک فل ہکام یہ وزات کرنی اور میں یہ پہلے سوچ رہا تھا کہ وزات اصل کرنے والی اسی گل دی کہ ایک قوم کلمہ منافع کا نہ پڑتی کلمہ صحیح کرنا ہے اگر کلما جیویں میں اوتقاد بھی ہوں اوے عمل بھی ہوں ناممکن سی کہ پاکستان دے نال پوری دنیا دے کافر ملک اور یہود انسارا اور خصوصاً یورپ اسال متفق ہوں یہ ظاہر باطن ہر شہ اپنے اندر رکھ کے دعوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سی مکہ شریف آپ ساری کا جنگ لگ گئی ہے تے عجیب کلمہ ہے پاکستان کا مطلب کیا ساری کا سنگ لگ گیا جنگ دی بجائے سنگ ہو گئی ہے سنگت ہو گئی سارے نال دوستی ہو گئی آپ تے مکے شریف اتکا نہیں آ... رہی ہیں جنت دوزخ دے ذکر اتر دے رہے آخری جڑیاں سورتوں نے زیادہ تر مکی نے جہاں قرآن پاک آخرے لکھے ہیں انہیں پڑھو گے تو انہوں زیادہ مکی آ مکی آ مکی آ مکی پڑھو گے تو اگاب کے ذکر شرک کی مذمت تو آزمت تو فزائل سمجھ نہیں لگی سبحان، کافر مشرقین سزاوا آزاد چیزوں کا دیکھ رہا کام نام کی نام دی نہیں ہو پہلا حکم عمل کے متعلق جڑا اتریا ہے وہ مکے شریف دے آخری سال یعنی نبوت پاک دے آخری سال مکے شریف کے جڑے سن سال ابتداج نماز کا پا اترتا ہے او بھی میراج شریف کی رات جمہور کا کال ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آ گئے یہ جڑے باقی احکام ہیں عبادات وغیرہ یہ سارے کتنے اترے نے عبادات و معاملات و عقوبات انجہ سب ہی در اترے ہیں سمجھنے لگی نہیں جو میں اسلام دے اجزاب میں بیان کی تینے عداب عقائد پہلا اعتقادات رکھ لو پھر عذاب رکھ لو پھر عبادات رکھ لو, رک لو پھر معاملات رکھ لو پھر عقوبات رکھ لو اعتقاد دا حصہ کتے اترے ہیں مکہ شریف بولو مکہ شریف بولو اتھے شرک کے اتنے ساریا سٹاں دہریت اور شرکت چوٹا ماریا ربلا شریف لگی گفا مشرقین ان کے برے انجام بیان فرمایا اور مباحدین توحید والے لوگ نے ہیں وہ اچھے انجام بیان فرمایا احکام جہے نے جنہ عملی زندگی نال جنہ دا تعلق ہوندا ہے حقوبات سزاوا اور معاملات انہ دون دا تعلق ہوندا ہے آر حکومت نال حکومت مدینہ شریف کام ہوئی ہے یہ احکام اتنے اترے عبادات پہلی عبادت نماز نماز پہلی عبادت آخری سال مکہ شریف ہجرت شریف تو ایک سال پہلے نازل پی باقی نواں عبادت زکات حج روزہ جہاد ہیں یہ کتنے آئی ہیں یار محمد ال رسول اللہ, اللہ یہ چلتی رہی ہے و رسالت دی گل ہوتی رہی بس لا علاج تویے محمد رسول اللہ جی رسالت کھڑیے توحید اور رسالت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مطلب کیا سارا لا اللہ ابتدان یہ ہوئی مکے شریف امام پاک کی زبانی یہوا نکلے یہ گل نکلے کہ سڈا مطلب کیا ہے لا الا اللہ محمد ال رسول اللہ آپ دا مکے شریف دا مکے شریف رہنا ہو گیا یار تے ہالے کوئی تساں باقی کہ اوکھے کام آم جتنا ہے نا سارے اتنے گل ہی نہیں اتری ہال کوئی تو صرف عقیدہ وہ جا دل منیا جائے جہاں دل صرف مننے نال تعلق ہوں جانو اور مانو جنیا چیزوں صرف جاننا تو مننا سی کنا کھا سک ٹھنڈے پانی وزو کرنا پہننا کوئی شہر نہیں تھی صرف یہ شہر تو آپ وسلم نے فرمایا یعنی زبان حال شریف لال سا مطلب یہ ہوئی ہے لا لا محمد رسول تو یہ کلمہ شریف مطلب بنیا آپ سرکار اتنے جو تکلیف آئی ہیں جناب کے سامنے نے سحابت جو آئی ہیں وہ سامنے نے آخر ہجرت دروازے بند ہو گئے دے کہ نہ ہوئے لیکن کی وجہ ہے کہ کلمہ کلمے پڑھا جہے آخر پاکستان کا مطلب کیافر <تصفح> <تصفح> دے حمایتی نے سجڑ نے دے دوست نے دے بیلی نے یہ تی نے ایک مک نے گل ادھر میرا شم سے نہیں سورج رو ہر کسی در اے واضح ہے کہ نہیں ہے بولو پھر عجیب گل وے کہ جیڑے آدھے نے اصل کلمہ پڑھانے اور مسلمان کرنے انورا پالے ان بڑے اچھے طریقے خوش آمدید کرتے ہیں کہ سرکار اور دعوت دیں کہ ادھر ما کی شدید ضرورت ہے لیکن مارڈرن کی. کی نہیں کہ ریوینڈ والے آخر نے ستر کام ہو رہا سہابی پگی والے آخر سرکان ڈاکٹر جل جلالی صاحب دجالی صاحب ہیں وہ اتھے جناب آن اتھے جناب کلمہ پڑھا رہے ہیں تبلیغ ہو رہی ہے فلان ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے اچھا پھر جناب جی اتوں ڈاکٹر ساحر پادری تا کادری صاحب نے تو وہ کنڈا چیٹے یعنی تس جتنے بھی کلمے پڑھا پیش پیش بزرگ ویکو گے وہ سارے تنوع ادھر کے دروازے در در در اے دے اندر دروازے کیوں کے گھران دسنگ گے کی وجہ ہے کلمہ رسول اللہ وہی پڑھیا پڑھایا کلما اہر پت نکو کلمہ دا جو رسول اللہ پڑھا رہے پڑھایا یہ دسو ہوں دو گلیں چ گل لائیں ضرور ہے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول کو روحانی کمزوری سی یا خامیاں سان آپ دے کول جیدی بجنال آپ دے ذاتی خامیاں ویخ کے ٹوٹ پائنے اگلے اور انہیں چے ذاتی خوبیاں یہ ڈیاں نے کہ کافر انہوں ویخ کے انہوں دے قلب میں تو پورے متاثر انہوں انہ دے ذات تو انہیں متاثر ہو گئے انہیں آکے ہیں ساڑے ملک چاہو تو اڈی لوڑے تو اڈا درواز آسان کیوں بند کریئے سان دے آپنا تو اڈی آسان لگی کھولنے لائے سارا ڈرامہ سامنے ہونے کھول جانے <سلم> یورپ <تیزنیزم> <سلم> آ رہے ہیں حضرت یورپ جا رہے ہیں حضرت پیر صاحب کازمی صاحب فلانے صاحب یہ صاحب وہ سب یورپ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے سارا کچھ صرف یہ دسو بھی کی وجہ یہ رسولا کرم سر ہوں کوئی دعوی کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر خامیا سن <سلم> <سلم> کوئی یہ دعویٰ کر سکتا آپ کے مقابلے چنا خوبیاں نے یہ دے دربار دے کتے برابر بھی نہیں ہو سکے کی وجہ کی وجہ, ہے؟ کی وجہ سجن گل ایک ہے لاحا محمد رسول پڑھایا ازیت اشمنیاوت اس مبارک ایک ایک بات کا جواب سوائے دشمنی دعوت جنگ تکلیف کچھ نہیں پہ ملتا اور نو لا الا اللہ محمد رسول پڑھان اور کہنے تو بعد اور یہ آخر پاکستان کا مطلب کیا لا الا اللہ تو خوش آمدید جواب ملتا کی وجہ ہے میرا سوال سمجھ آ گیا بیٹھے اتے اوتھی اتے ہے سلطان صاحب سو گیا آرام کر لیں سمجھ لگی گل جی گل ہے وجہ جی میں ظاہر کی وہ تو غلط سابت ہوگی بھی وہ وجہ نہیں بن سکتی کی بھی آپ سلسلام کوئی نوز بلا خامیاں نے یا ادھر خوبیاں ایسا نے نہ سراثر جھوٹ ایک کفر بکواس ایو نہ لبھی ہے نا ادھر نتیجہ ہو رہے ادھر نتیجہ کلمہ ہوئی کلمہ ہوئی نتیجے مختلف نے کی وجہ تاکہ تیرے اگے جڑا دھوکھا جڑا انہیں ہجاب رکھا ہوا او اترے انہی تگا بازی تیرے سامنے کھلے تنافقت پہچان جائے بس مقصد کیونکہ مومن منافقان ہاتھوں مرد ہمیشہ کافرانے ہاتھوں نہیں مرتا یہ سور د سور کتے کا پتر جہاں منافق ہوتا ہرامی یہ جڑا میرے رب نظب ہے وہ کافر نال نہیں دا. ہاں پرانے پاک دے نظر رکھنے والا بندہ جڑا ہے وہ فیصلہ کرنے تے مجبور ہو جا ہے کہ سانوں جن گزب نال رکھنا پہ نا سڈے رب آخد لریف شریف دی یہ ہوئی کر کےزب اظہار جنا جفر گھٹ کرے گا منافقہ کافر اتنے صدا پائے گا منافق تھلے ہوڑا فرماندار آپ میں یہاں واسطے رکھا کتلے گڑے دوسرے کافر اور لو دا او دا فیصلہ برحق <مید> <لازم> ہے بے یوں برحق اج دیکھ لے سانو کافر نہیں مار سکدے اور دنیا پوری دندر کافر سانو نہیں نقصان او دے سکیا جڑا انہاں سور دے سوراں دتا ہے <مید> اے منافقت ہے بالکل منافقت منافقت کر کے تے رکھیا گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا حقیقت کیسی ویچ حقیقت کی لا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا انگریز <تصفح> سمجھ نہیں آئی <ہے> نہیں <تصفح> اے دی میں وضاحت کروے دو تمج آ گئے کہ انہوں دے ظاہر دعویٰ اے ہے باطن دعویٰ تو اور ظاہر باطن مختلف منافقت منافقت باطن طور پہ دعوی باتنی جڑا ہے حقیقت بالکل کلمہ مشرکانہ باطنی ظاہر جا مباحدہ وہ ابد اللہ بنو بائی والی سفت بالکل منافقی نری پوری پائیں گا یہ خلاصہ یہ سمجھا دے ہیں گل سمجھا جی جا لاح بڑا جامع لفظ ہے ہاں جی دے مانے اگر کڈو لا اللہ پالنے والا کوئی نہیں مگر اللہ یعنی پورا پالنے والا جن پورا ہر چیز کا رب جس کو کہتے رب دا لفظت دو اتنے او پالنے والا پالتے پائے لیکن تمجھنا جدو آئے گی نا گل ہر چیز کو پالنے والا وہ پھر سوائے ایک دے کوئی صبح صبح صبح صبح صبح <سؤال> <کی> نہیں کوئی <سؤال> بھینات چیز ہے نا ویگ کے تو فیصلہ کرے گا دے اندر اے صلاحیت نہیں کہ وہ پالے وہ خود پال رہی آسمان چاند سورج ہر وقت خود باغ دور نے بچارے یہاں دوسرے رکی پالنے <سؤال> <سؤال> لا الا <رب> اللہ لا الا اللہ لا محبودہ یہ تین چیزاں اس تلازم رکھ دے گا اس کا مانا مستحق عبادت کیا عبادت کا مستحق حقدار وہ صرف اللہ ہے یعنی دوسرے لفظ عبادت کا مستحق وہی ہے جو تمام شان دا مالک ہے حقیقی مالک ہے تمام شانہ جنہوں اللہ ہوں عبادت دا مستحق مستحک کیوں ہے کہ جب ہر شان دا رکھنے والا وہی جنہوں آکھے گا کمال تے کمال بھی آخری درجے کا جس ممکن ہی نہیں ہر شان اور کمال جو کسی میں بھی ممکن نہیں وہ جب دے اندر ہے پھر عبادت کسے کسی کیوں ہو یعنی پھر مستحق کے عبادت کیوں ہوئی ہوں مستحک عبادت جڑا ہے وہ ضروری ہے کہ رب بھی ہوئے حاکم بھی ہوئے اگر رب نہیں تو مستحک عبادت نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ جتھے قرآن کھولے گا اپنی الو دا جڑا دعو ہے اس اللہ نے معلق کیتا ہے اپنی ربوبیت دو ہر چیز کا وہ خالق ہے تو اس کی عبادت کرو تو یہ فا برائے آ رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کا حقدار اسی وجہ سے ہے کہ پیدا جو وہی کرتا ہے سم آئی جا ہر چیز دا رب خالک ہاں جی خالق رب ہونا ضروری ہے رب کا خالق ہونا ضروری ہے رب خالق یہ نہیں ہو سکتا خالک پیدا کرے تو پھر دے دیں نا ہر چیز کا خالق ہے کتھوں خالق شروع کردہ انسان دی کہڑے سرے انسان کہڑے او, او دا او دا او دی مخلوق نہیں اور وہ او اس دا خالق نہیں نطفے تو کام شروع کرتا ہے جو تک تیرے میرے تک جو کچھ لے آلک دا سلسلہ خلق دی خلق ہے دی وہ ہے نسبت اور تعلق جا خلک دا وہ اس پورے دال ہے ہر ہر شاید وہ جیویں جیویں بن رہا بن رہا بن آخر تک تو ہر جز جوہرے فرد سے لے کر توڑ تک جسم تک ہر جز جہی مخلوق ہے رزق جو کوئی معلوم ہویا خالق تے رب نسبت تساوی دی انج اگر مفہوم کے اعتبار لگوی کے اعتبار ویکھے گا تے فرق ہے ورنہ حقیقت فرق کوئی نہیں ہر خالق رب ہے ہر رب خالک کیا مطلب رب خالق ہے کے خالک رب یہ ہو سکتا خالک رب نہ رب ہو سمجھ نہیں آئی نہ مراد برالر طبقہ توہید ہاتھ نہیں لاف دوں گی بھا بھی لانتی وہ جڑے ہیں وہ رشالت دی شان ہاتھ نہیں لے تو وہی دشانوات نہیں <کم> لوں گا گل موہم چر بنتا نہیں جنا چر دون دون صحیح سمجھ کے منے نا مرادیں پائیا ہوئی بیان کر دے سمجھ کو نہیں خیر ہوں سونے وچ دلاح رب روبو بھی ات آ گیا لا ربا اللہ اور ساریا شانا جہیا وہ ظاہر کردہ نا وہ اپنے حکم رب ہونا سب کچھ ہونا وہ حکمرت چلتی ہے کیونکہ چل وہ کام تیرے میرے بانگو تو میں مصروف ہو جانے آ مصروف ہو کے کام کرنے مشغول تک کر پوچھتے تیرا شغل کی اصل مشغول ہو جائے ذات مصروفیت مشغولیت کے پاس وہ دا کلام بھی تیرے میرے کلام ورگا نہیں وما امرونا اللہ واحد تم کلم بل بسر حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنا وحدت ہے اتنا وحدت ہے اتنا وحدت ہے کہ بیان تو باہر میں بول رہا میں الفاظ ترتیب نہ نکلتے پے نے کثرت کسرت ہے اس دا کلام کثرت تو کوئی سفا کسرت ہے ہی نہیں جب کسرت نہیں تو ان ظاہر کیا قرآن فرمایا ہمارا امر صرف, صرف آ جو اشارہ ہے اس کی تو وہ بھی تشبی سمجھاو اس سے ورنہ تشبیح ہے کونی حقیقت چشابت کونی نہیں وہ ازلی کون نے سمجھ لگی اس ازلی کون دے کرشمے بنتی سمجھ نہیں لگی نے یہ اس نال انہیں ساری کا اپنی حاکمیت حکم دو قسم حکم تشریعی حکم تکوینی تکوینی حکم بنانے کا تکوین کہتے ہیں بنانا ایجاد کرنا تخلیق کرنا تشریع اس کا معنی ہوتا ہے شریعت بنانا شرع بنانا ایک حکم لال شرح بناؤں ہے ایک حکم لال خدائی بناؤں اللہ دو. کن فایا کون کن یہ حکم تک نہیں ہوتا بن جا ہو جا اس حکم ازلی نال کی کرتا ہے تعلق ہو رہا تعلق حادث ہے ہمارے مذہب اہل سنت میں کلام ازلی ہے اس کا تعلق حادث ہے جس لئے کسے شاید وقت آتا ہے وہ کن تعلق ہوا سمجھ لگی نے مالا. تشریح حکم کی نہ کر نہ کرو ای کرو یہ شریعت بنتی ہے آرام ہے کرو نہ کرو یہ بنتی جا خدای. ایدنا کی بندی خدائی ایک نال شریعت بن گئی ایک جس بندے آتے رب حکم تو بغیر دے پتہ نہیں ہلتا اسلے ان مراد کہڑا حکم ہوتا بنا اگر مومن ہے ہاں جی کیوں ہر بندہ مومی نے ہے نہیں چاہی دا چاہیے کہ میاں وہ تکوی بنا حکم, دے حکم دے سب کچھ چلتا پیا, پیا ہل دے حکم اسکم پہ ہلتا ہے ریا مسئلہ شرارا حکم او دے نال سارے کام نہیں دے وہ جو سارے کام تو پھر تو اے نا اس بلا کہ یہ جا کفر برائی یہ بھی ساری شریعت تے <تص> تو کفر نہیں ہے <هي> اگر کوئی یہ قیدا رکھدا ہے تو توبہ کرے کہ اللہ تعالی دے اس حکم نال اس حکم نال کہ جی نوذ باللہ مین ذالک جو نظام چلدا پیا اس شرع دے حکم نال پیا چلدا ہے کہ تو کفر میاں تو, تو لعنت بن جائے گی جو برائ جو برائی پیا ہے جو برائی ہے او شرع دا حکم نہیں جو نیکی ہے او شرع دا حکم ہے گل سمجھ لگی دا اپنے برادر حق یہ اللہ واسطے خاص نے باوے دا حکم ہوے خدائی بنا دا حکم ہوے شرح یہ دکم یہاں دونیں حکم جڑے نے یہاں دا حق میں کیا ہے شراوی اوہی بنا ہوندہ ہے خدا ہی بھی جیڑائے سمجھے کسے نو ذاتی حق شرا بناندہ ہے او مشرک بھام رسول اللہ نو سمجھے زین اچھ رکھتے بھی آیا کھڑا ہے بے اللہ من یتوئر رسولہ فقضتا اللہ ایذن دو کس مندہ ہے ایذن جزی ایذن کلی ایذن کلی کی مختار عام جا جو حکم کرے گا وہ تیرا میرا ہی اے فلانی دے اندر جڑی جی گل کریں گا وہ تیری وہ تیری گل میری یہ مختار عام یہ مختار آم نہیں ہوتا مختار خاص سا بھی کرتے ہو یار اے اللہ تعالی ساری کہنا جو اپنی شریعت ہے تو آپ خود کرتے ہو مختار عام ایک بندے جا جا میرے مال ملک دے اندر جو مرضی کر میں تین اجازت اے دنیام مختار عام مختار دیتار آدھو یار زمین پی ہوئے دے میں تینوں اختیار مختار خاص اے مختار خاص ہو مختار عام نہیں جدو ہر چیز آ کے مختار عام شریعت اندر تے اللہ تعالیٰ نے پکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا مختار عام بڑا ہے جڑا نہیں منے گا جائے کیوں اللہ فرما درد پاک نے رسول اللہ حکم یہ جب یہ آم ہے کیونکہ اتنے تصا خود سمجھتے دیو علم بلاگت والے آخد جب اگو متا جڑے اگلے متعلقات ہوں دے اگر وہ ذکر نہ کیتے جان او اس مقصود ہوتا ہوں دا تعمیم ہاں جی تاکہ یدہب وکلہ مذہب ہاں جی اگلے دہ دہن جڑ پاس ہر پاسے ہی ٹور جاوے سمجھ لگی اللہ تعالی اس بلاغت دے قانون دے مطابق اتھے گالو ہی کریے ہاں جی کہ من یتعی الرسولہ فقدتا اللہ اتھے اے نہیں فرمایا انہیں کیڑی گال لگی. شریعت دے اندر رسول رسول عام ہونا جو شریت ر جب نہیں تھی دس دسی یہ مطلب کھلی خلی چھٹی ہے سرکار پھر سونے نے پھر اس شان انہیں ہاں اس شان دے پھر گاہے بگاہے جڑے اظہار کیتے ہیں پھر ہاں جی سرکار نے فرمایا اس خرک بوٹی ہاں جی مدینے دا حرم فرمایا اس دا جڑے اس ہر بوٹی تو علاوہ اس دوسرے جڑے جی چیزاں ہرم مدینے دیا اللہ تعالی مکے حرم بنایا تو حرام سو میں محمد یہ حرم بنانا دے یہ حرام کرنا اور نقتا کھول لیا اطیع اللہ رسولا ومر من کو اللہ ہے اللہ کا حکم مانو الرسول اور رسول کا حکم مانو اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کا حکم مانو مامن. اچھا لیکن اتنے صحیح اتھ ترجمائے بنے گا اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور تم میں سے امر والو کا بس اتھرک رک جانا ہے یہ نہیں آخنا حکم مانو کیونکہ ادھر ات اور نہیں ہے سمجھ نہیں لگی گل حکمت چھنےکمت اور میں سمجھا چاہوں پیچھے دو اتی آئے کڑے اتی اللہ رسو ہے دو, دو اتی اگے کو نہیں اگے صرف آپ فتح گزارا ہوں ترے حکم مقابلے بظاہر آئے کھڑے گا سمجھ یعنی تر تین دا تذکرہ اللہ رسول تو مجبور ہے یہ بظاہر مغارت کا چاہتا ہے کہ نہیں یہ مطلب یہ نکلا ہوں یہ سمجھنا پڑنا اگر یہ آخیا جائے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی حکم فرماتے ہیں ہر حکم کے لیے تازہ ترین وہاں جاتی ہے اور پھر حکم فرماتے ہیں تو قرآن پاک دے اے نظم یہ ترتیب انکار کرتی ہے وہ بتا رہے ہیں نہیں کہاں ہے یاتی اللہ اللہ کا حکم مانو وہ اور رسول رسول کا حکم مانو اگر بالکل ایک اللہ کا اللہ کا حکم کیا ہے جب وہاں جائے گی محبوب ان کو کہہ دے اب یہ اللہ کا حکم ہے کیونکہ اللہ کا حکم تو ایسے آتا ہی نہیں ہے سوائے رسول سے رسول کے بق... رسول پر وہ جاتی ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے ہمیں کیا معلوم اللہ کا ہے کہ نہیں آیا وہ آئی اللہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا وہ اتری اللہ فرما رہا ہے مسفلا تھا نماز قائم کرو آتو سکا تھا زکات ادا کرو اس کو اللہ کا حکم کہیں گے بھائی آگے اتر رسول علیحدہ ہے اگر ادھر بھی یہی بات ہے کہ باہر تو اتے الرسول کیوں ہے جوڑے پاک کا صدقہ نا چیز تراز کھولے گا حق یہ ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشتہاد اپنے عقل شریف بہج کے بغیر بھی حق یہی ہے اور یہ قرآن کی نظم بتا رہی ہے اپنے اشتہاد اصول غصول فکر میں مسئلہ لکھا ہوا ہے اور ہمارے ہو سکتا ہے کا اسی پر اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے تھے جی آیات اور صحیح احادیث سے مبارکہ جڑیاں بالکل کنس ہیں اندر یہ من ہے مفاد ثابت ہوتا ہونا تو کہ آپ اجتہاد فرماتے تھے اور اپنی عقل اور اپنی مرضی کے ساتھ حکم ارشاد فرما دیتے اللہ تعالی نے جڑا وہ فرمایا نا مئی رسولا پکا اللہ جو رسول کا حکم مانے گا ایویں سمجھا جو انہیں رسول خدا دا ہی مانے کیوں کہ ادھر تو اس کا ہے نا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں حج فرد ہے تم پر فوردہ علیکم الحج صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فی کل عام فرماتے ہیں اگر میں فرما قیدتا دیتا نا ہم تو ہر سال پڑ جاتا ہے یہی کا انتظار ہوا دو بندی بھابھی نوٹ چھوڑا اتے وہی کا انتظار ہوا آپ فرماتے ہیں بس اتنا بات اگر نام میں کہہ دیتا معلوم ہوا اللہ کی وحی اتارنے سے بھی شریعت بنتی ہے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم احکام جاری کر دینے سے بھی شریت <تصفحان> <تصفحان> <تصفحان> <تصفحان> <تصفحان> اور اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہوا تیر کیوں کہ جب رسول کہہ رہے ہیں تمہیں میں کہتا ہوں اب بظاہر کہنا پڑے گا کہ رسول اللہ کا یہ حکم ہے وہی وہ نہیں آئی اگر اس سے اس لحاظ سے نفی کی جائے خدا کہ خدا نے بظاہر کوئی بہج نہیں بھیجی صرف وہی مختار آم اور کلی جو اللہ نے دے رکھا ہے اپنے حبیب نو جو تو کہی جائے گا کیوں سنو اے, اے اللہ دے بندیا تینوں جو دو مکمل اعتماد ہوتا نا بھروسہ اس لیے مختار آم بنا لیکن سن لے تیرے مختار آم بنا چالے کمی رہتی ہے وہ پورا جاندنے مرضی تو علم ایسا بنا وہ بنا ہے وہ جانتا ہے میں سونے ایسا بنایا یہ بنیا جو سرکار کرنا ہے جو کرنا سی جو کچھ سارے رب وا دال شریف کا لانتی, لانتی سوری یہودی کا پوتر جڑا اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے خلاف لانتی یا مرضی کے دے دے خلاف کرنا ہوتا مختار آم بناؤں گا کیوں چاہے کیا ہوں پتہ نہیں پتہ نہیں مختار عام دے رہا سارا جانا پتا سی جو میری مرضی ہے سونا اور چل سونے تین چاہ لگی ہم یہ تو نہیں دعویٰ کرتے کہ مشیت مستفا اور مشیت خدا ایک ہے ہم یہ ضرور کہتے ہیں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مرضی مستفا مرضی خدا ضرور آہ! اور وہ بھی بن میں نہیں پیاقدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرما دیا شاہ شا اللہ اواہ ہو شمر امرن شاہ اواہ ہو وَشِئِنَ عَمْرَا یہ تھے عدباً مہینی پہ آخدا ورنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا جو قول بارگاہ رسالت عام چل دا سینا تے اوس زمانے دے وحبی یعنی جہو دیا بڑی آگ لگی بڑا گسہ لگا اونا کیا ہے شرکن دے پیا وہ کیڑا کلمہ سی پتا جے صحابہ جدوں بھی گال کر دے سرنا تو سی اسی آنے نا ماشاءاللہ اچھا پھر انشاءاللہ اللہ جو رب چاہے گا تو آدت شریف سی ماشاءاللہ اللہ رسول ماشاء اللہ رکھتے سن جو اللہ رسول چاہ گے جو اللہ رسول چاہ گے جو اللہ رسول, جو اللہ رسول, جو اللہ رسول جدوں بھی کوئی کام کرنا آکھنا اللہ رسول جو چاہے اتے نہ سرکار نو غضب آیا غصہ آیا نہ بنو آیا صرف ایک ٹولا سڑا وٹ پھر آخیا آ جا شرک ہے نا محمد تے محمد دے یار یہ رب دکھا بنا ہی رب کے گلے کرنے والی صلی نام علیہ وسلم نے اسی و... اس طرح بدلیا اس لفظ آپ نے بدلے بدل اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دو لا تقول رائےنا رائےا نہ کہن رائے کہنے میں کوئی گستاخی نہیں تھی کوئی شرک نہیں تھا کوئی کوفر نہیں تھا مگر پلیت ذہن ادھر چلے جاتے تھے انہیں آ کیا محبوبہ دا پلیت ذہن جو پلیت تیرے آستے کچھ بولنا ہی نہیں آ ج دے سور لگے پاستے چل کر لینے آ تورنات یہ فرما کے ساتھ ان دور نا بالکل اسی طرح دا سوران دے سور ج آ شرک کی جی آدیل بڑا ہی کھڑا ربیل ہم سر بڑا برکا گل آپ فرمائن کرو تھی آخیا کرو ماشاء اللہ ہو سما رسول جو اللہ رسول اللہ یعنی حرف ہاتھ اتنے آئے ساڈی یہ آم جی چلنا اچھا میاں میں اللہ رسول مرضی اللہ رسول جو چاہے اللہ تعالیٰ محبوب فرمایا من اور چاہے چاہے چاہے پہلے جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے جدو آگیا پھر وہ جڑے سور سن انہیں کہہ لا آن تو نے آخیا آمد پہلو واقعی ہو رہا جی ہو رہا سی جی نبی پاپ لکھا جی اس کی تو پتا لگا حدیث کو کسی کی سچی گل مان لینی چاہیے یعنی جی سید لمبیا ہک توہید یہودیاں دسیا بھابیا جی کا نظریہ بھابیاں دا نظریہ نبی بھی شرک کر سامنے نبی کئی لحاظ سے چپ بھی کرتے سن وٹی لیکن سنودی آن کے خبردار کرتے سن کہ آ شرک پیوں جاندی کر کی کرنا ہے پیا پھر ہزور فرم اکھ کھلتی دے اگر پوری دنیا دیا کتابیں سب تو وڈے سوران دیا کتابیں نہ لگ میرے دکان والے ماحول ہے دنیا کو جو تود پڑھانے آئے ہیں انہوں دے سامنے کی ہوئے شرک کی شرک تیتے رہا انہوں نے گلاموں کے سامنے سارے حضرت صاحب نے یہاں کے سامنے شرک ت سنگی ہاتھ چوم دیا ہاتھ میک میرے لحاظ سنیا جائے سورا لکھ دیتی ہریا چودہ سو سال سوا چودہ سو سال تو بعد دا غلام گلام آئے <تصفح> جیڑے کام میں شرک نہیں مہاد اے ہے کہ ایک عدب دے خلاف ہے اللہ واسطے عدبے ہوئے کہ متھا او دے واسطے ٹیکو اے اے بے ادبی تے بول پہیں دیں رسول شرک تے چپ کیتے <تصفح> بارجی انجدیاں بکواسا نہ کرنے نن مڑوا پی آکھے ہی گل نہیں سمجھا یہو جہاں بکا یہ لانت ہو کے بوتیا تھی تاکہ گبرایا کرو مرے شالا نسیب لڑا نہ ہوت دے بندے واسطے نہ ہونا واسطے ہے لینی لے سوا سا کچھ <تصف> نہیں کہہ سکتے نکل سن نکلسن اس کی نکل یا اس عربی بھی لکھا ہوا ہے ہو کتابوں بھی لکھا ہے. بلکہ آج سو عظیم آدمی کتاب ہے انگریز کی اس, دی. اس دی لکھا کہ محمد نے توہید کا سبق یہودیوں سے لیا ہے اور وہاں بھی وہی تصدیق کر دیتی <تصف> اس لان پیو دی تصدیق جتو ایندی کتاب او کتاب التوحید ابن عبد الوهاب دی او چک کے ترخنے نال رکھ دے ہون گے کیا ویکھو تہاڈا ہوابڑا لکھن دیا ہے میرے موضوع یہ زیر بحث آونی ہے ہلے توحید و شرک دا جاری ہے حضورت جوڑے پاک دا صدقہ پھر انہا حدیثان دوتے ہار رنگ بحاظ کرانگا بحاظ کر کے پھر ثابت گا کہ لانت کے فیضے بوتھے تے لکھی ہے گالویج کوئی دیکھ حقیقت یہ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے دیچ نہیں سی شرک ہوندہ تے رسول اللہ چوپ جس طرح کے رائے نہ اکھانچ کوئی گستاخی نہیں سی رسول اللہ دی سورہ نا ذہن جان کے گستاخی بنا سی کیوں کہ وہ کہتے تھے راعی نا کہ رائی نے چرواہے یہ سا چیڑو یعنی مر... توہین تو ارادی انہوں نیتان سورا دے لفظ لفہ توہین اللہ ہو شا رسول رسول ماشاء اللہ شہ اس کلمے چفظ کوئی شرک نہیں سی دا ذہن گیا نہ سبحان اللہ سبحان اللہ کن دا ذہن گیا میرے مستفا کریم اللہ تعالیٰ اللہ سونے نے جی میں اپنے ادبانی ربی آسن آسانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ توجہ آپ خاموش رہے جی اپ اپنی طرفوں کیوں اقدام نہیں کرتے واہج کا انتظار ہے گل نہیں سمجھ لگی واہج آئیے محبوبہ یہ آخیا کرو تھی ای آخر کرو مار لگ پہ پھر پھر یہ اگر یہ کوئی آخلہ تعالی کھا لے کے کائنات پھر مستفا کھا لے کے کائنات بابی پوچھ اتنے بھی پھر کام دے گا لانتویا. اگر پھر, پھر نال شرک مکے سمجھ نہیں لگی اگر اور نال شرک ہو رہے ہیں پھر نال مکے پھر ہن چلا سارے انسانانو اللہ نے پیدا فرمایا ہے پھر نبی پاک نے پیدا فرمایا ہے شرک مک جائے گا کیوں پھر تیار کھڑا سمجھ نہیں لگی <سؤال> پھر <سؤال> شرک ثابت ہے ساب جا گا اللہ نے پیدا کیا پھر مستفا نے پیدا کیا مشرک ہے حلق صرف اسی کی ہے پیدا, پیدا کرنا اس کا کام ہے ہاں اے آخر رسول اللہ دے واستے وسیلا ہے مستفاس اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ دا نور کائنات کی اصل ہے آپ تو آپ تو کائنات بنائی سمجھ لگی آپ بھی تو انسان پاک نے آپ بھی اللہ دی مخلوق نے جب آخے گا جب آخے گا اللہ نے پیدا کیا سب پھر مستفا یہ تو بن جانے کیوں مستفا کو مستفا نے پیدا کیا گیا مستفا کریم تو اللہ ہی بنایا پھر یہ مطلب صاف ہی نکلیا کہ اے نہیں آ جی شرک ہونا اتے پھر بھی نہیں مکنا جتھے نہیں ہونا اتے اور بھی نہیں ہونا بولے مرے کیا کہ میں جی شرک پھر نال کوئی اٹھا سکتا جی نہیں ہونا اوے اور کوئی پا نہیں سکتا بول دے نہیں ہوں سونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطیع اللہ و مشیت ہو گل آئی میں یہ تو ادبن نہیں کہتا اللہ کی مشیت اور رسول اللہ کی مشیت ایک ہے لیکن یہ ضرور کہتا ہوں مرضی ایک سبحان سبحان سبحان سبحان مر ہوں اتی اللہ رسول اتی اللہ اللہ کا حکم مانو یعنی کینو اللہ کا حکم آکھے گا جڑا واہ اترے جس کو کہتے ہیں واہ جلی فرشتاوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل شریف پر وہ حکم اترے اور اللہ فرماوے محبوب پہنچا دے یہ گا اللہ کا حکم اللہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے کسی وحیانے کے بغیر اپنے عقل شریف اپنی مرضی شریف کے ساتھ فرما دیں یہ کام کرو یہ نہ کرو ان آخے گا رسول اللہ حکم اللہ نے فرمایا اتی اور رسولہ اور سن لیں ان امر من کم تم میں سے جو امر والے ہیں یہ جا رومی کیا سی کہ شرک فلاح کام من کم من رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم او ش... او مننا, او مننا؟ تو ہی توجہ او امر تشری حکم تشری صرف اللہ واسطے ہیں رسول اللہ واسطے مننا شرک کیوں نہ بنیا کیونکہ شرک ہوتا ہے اور سجنا شرک ہوتا ہے اس وقت شرک دانا دا دا ہے اصل حصے داری شرکت شریق حصہ دار کو کہتے ہیں توجہ درہ حصے داری برابری کو چاہتی ہے اور برابری جیڑی ہے یعنی برابری کا مطلب یہ ہے کہ ادنی اجازت کی نہ اندیم لگی جا جا جا جا رسول من اللہ کا جو حکم ہے اللہ دے اجازت رسولا فقد مر رسول اللہ جوتا نبی رسول کیونکہ اللہ کے, کے ساتھ سارا کام ان کا جب اللہ دا اذن اتے ہے ان اتھے رسول دے حکم, نو خدا دے حکم دے مقابلے وچ نہیں آ سکنے کہ شرک اذن ہے تو یہ تابے ہے وہ یہ تابع ہے جب تابے ہو دیتا ہوتی ہو, اختیار دیتا ہو تو پھر شرک ہونا محال ہوتا ہے <محبا> <محبا> سمجھ نہیں لگی نہیں <محبا> <محبا> کوئی مرد ہے اس مال جن شریک شریق ہوں شریق آخ وہ شو را کہا ہوں کیوں شو را حصہ برابر نہیں ہوتا گھٹ ود جی شریک ہوں کسی کا حصہ یہاں عطا نہیں یار ہی میرے بندوق کی بھائی پورا کر اتنے رکھ پر منہ کر دو رکھ آئیں کر یار جدر چانن چاہیے ادھر کرو تو ہی میرے ملک سمجھ نہیں آئی نی. تاں دا نے حصے دار کر کے حصے دار مرہونے منت نہیں ہوں بلکہ جب ہے نا وہ ہے کہہال کے گل کر شریق بیٹھا وا تیرا منگتا وا वसदा बैठा मतलब जिन्हू कुछ दिता जाता है वो वसते होंगे समझ नहीं लगी हों अगले दे जड़ा दिता हों कि लैके अगों आकर नहीं सकता ले ज बैठा मर हूने मिन्नत हों جڑے شریک ہوں نے عمروں نے منت ہاں جی کر کے شریک رو بچاڑ لگے تو اگلا آتا بوٹا سنبھال کے گل کر تر دے بیٹھے سمجھ لگی کی مطلب اچھی اپنا ہے کھے تیرے کو لے کے کھانے جنہیں نبی رسول نے کوئی مسلمانوں دے بارے نہیں آکھ سکتا تو نہ آکھ دائے نہ او رب نو او نا قدیعہ تیرے کو لائے کے کھانے سمال کے گال کری نہ ہر مومنیں من دائے یہ او دے کھوڑی لائے کے کھان دینے تو او دے تو لائے کے برطان دینے قسم خدا ہی کر کے ہکے بکے رہ جان پاگل دے پتر تو میں بیان کردو آ رہا ہے چالی گھنٹہ چالی گھنٹہ ہو گیا चल रहा इंशाला आएगा तो सुनी तेन चानी झलक तेल चाली घंटे मैं कट्ठे करा लेकिन सिर्फ इस मौजूद मुनासबतों चुन के एक दो गला इधर पैसा सुटना य तेन शिरक समझ आ गया होना मरे جنا جن چر سمجھے گا اتا ار شرک نہیں شرک اس لیے ہونا جسے دتا نہیں دا اپنے ذرہ بھی اپنا سمجھ ہے مشرق رکھی وہ شرک پھر ربوبیت ہو جائے شرک پھر ملک ہو جائے گا مالک اک وہ دیتا ہے جس کو دیتا ہے یہی مومن کا کیتا ہے سچی رہت ہے ایمان نال اس مومن بندے جڑے ہیں میں گیا گزریا تھمجھے میرے مدینہ دے تاجدار نے اینی کرم نوازی دل تے ضرور کیتی ہوں نہیں کرم نوازی ضرور کیتی ہوں نہیں راب وحدہ اللہ شریک نے وہ دل دوتے ہوں آکے گا مولوی صاحبہ سارا کچھ وہ لے تو ہے کسی دا کچھ اپنا ایک ہر مومی نے سمجھے سمجھ لگی اور لہذا استقلال استقلال ساتھی ہونا جو مستلزم ہو لازم ہوئے او ہو بھی شرک بن جانا ہے جیویں کسی کی کسی صفت کو کسی کی کسی چیز کو لا محدود سمجھنا نہ ابتدا ہے نہ انتہا شرک بن جانا کیونکہ لا محدود وہی وہ ہو سکتا ہے جو ذاتی ہو مستقل ہو تو جو ہے اتا ہے اتارے عطا ہے. وقت تو لے کے کام شروع ہونا ہے نا پھر لا محدود کتوں ہوا لہذا اصل منشا ہے شرک وہ جڑا منشا توحید توی شرک میں پوچھتا ہونا تو کانڈ بھرنے جاڈ ایک دن سن دیا وہ بلا جی وہ کھانے شاید ذاتی ہونا مستقل ہونا کسی کا محتاج نہ ہونا بے نیاز ہونا بے پرواہ ہونا یا لا محدود ہونا یہ جدوں کسے واسطے کسے گل ثابت کرے گا ایک گل ثابت کرے گا شرک ہونا اس عقیدے نظریے تو بغیر شرک نہیں ہو سکتا کفر ہو سکتا گل سمجھی شرک کفر ہو سکتا کیونکہ کفر انکار بھی ہو جاتا ہے اس میں لگی خیر امر اُلِ مینک تم ایسے جو عمر والے ہیں کیا فرماتا اللہ ہوں رسول رسول جنہیں نبی رسول ہو گئے انہوں دا حکم اللہ دے مقابلے وچ نہیں سبحان اور رب دوں پچھوں رب فرمانا یہاں دا حکم میرا یہاں دی گل میری گل ہے یہ میں اجازت دیتی مختار عام نے مختار خاص نے اجازت دی جب رب اولا شریک دے رہا تو ہون اللہ و اور رسولہ بظاہر بھاوے سامنے کھڑے نے آمنوں سامنے دستا پیا یار وہ مستقل اے بھی مستقل نہ اگیں آ گیا اول امر میرے کم اور تم میں سے جو امر والے ہیں پہلے اتنے شرط لگی کھڑی ہے تم میں سے ہوں پہلے ال امر کیا ہے امر امر حکم ال امرے حکم والے حکم والے جی شریعت کی گل کریں تو ماں شریعت والے ہر کن حکومت والے یعنی اسلامی حکومت والے وہ بھی امرالے وہ بھی امرالے وہ بھی امروالے وہ بھی ہر کتنے وہ بتاتے ہیں یہ کرواتے ہیں سمجھ وہ مخبرن بے حکم یہ ملزم بلو یہ لازم کر دین چر پھر نہیں چلے گا عالم <تصفح> <تصفح> دس میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں عالم حکم متصل بال، متصل بالقول ہے وہ متصل بل خواہ ہے طاقت ہے انہاں کول او دا ایو مطلب ہے سادے لفظ ہوں نے آپ رات بڑے گہرے ہوں ایو مطلب ہے جڑا جس فول پڑھنے کے جڑا مفتی ہوتا ہے مفت میرے لوک موتا ہے وہ صرف حکم بتاتا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے تے حاکم جڑا ہے او چھتر تے پولے نال ٹھکے نال کراوندا ہے او سمجھ لگی او ٹھکے نال او چلاندے عمر دے کوڑے تو ڈر کے نماز پڑھنی پڑنی سبحان اللہ نماز عالم بتائے گا نماز فرض ہے حاکم پڑھا گا نہیں پڑھے گا تے چھتر کھائے گا سمجھ لگی اب وہ اماموں کا قول آ جائیں گے ہمارے امام صاحب فرماتے جڑا نماز نہیں پڑھتا فڑو جی جب تک توبہ نہ کرے اور نماز پکا نہ لگے نہ کڈو مر جائے ہاں ساڈے امام آدم ابو حا سکار کا فتو ہے جی تے امام شافی سرکار وہ آدھنے قتل کرو شک امام احمد بن حنبل وہ آتے ہیں کوفرن دون کوفرن واجبل قتل ہے مارو یہ جی یہ جی؟ سور آدھے نا اسلام میں جبر نہیں ہے اقراف اور سور نو آخ آیت بار حق کے مطلب غلط کٹی بیٹا ہاں جی کا کام ایسے ہیں جن کا تعلق ہے انتظام حکومت کے ساتھ تاکہ معاشرے میں فساد نہ ہو جرائم نہ بنے ایک فسادی نہ ہوئے ایک دوسرا خراب نہ ہوئے یہ تھے چبر چل رہا یہ تھے سوٹا چل رہا کا کاموں نے جنہوں تعلق عقیدے نال عقیدہ ماننا لا کردین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جبرن کلمہ مت پڑھاؤ آہ! کیا مطلب اگر جبرن کلمہ پڑے گا تو منافق رہ گا اندروں روے گا کا کافر اتوں تیرے ڈر تو پال لے گا فائدہ کی ہوگا لہذا جبرن کسی کو کلمہ مت پڑھاؤ رہا مسئلہ امور سلطنت کے ساتھ تعلق رکھنے والے احکام کا فرنگی بھی چبر کرتا ہے رسول اللہ دے اسلام بھی چبر کرتا ہے فرنگی کہہ خبردار مال بھی فلم بنا پی تو تھلے اتر نہیں سفر کر سکنا اسلام کہہ نماز پڑھنی پی ہے کیوں تاکہ تیرو ویس کے دوجے خراب نہ ہو چتر کھائیں گا چل اندر کتی ماں ڈنڈی مار دیے ہرامی ڈنڈیا <سؤال> کو دے سور دیا <سؤال> سورگریز کا قانون ندام چل چلے سور کیوں نہ چلے ماں پتر سارا کچھ اصلا اپنے اصلا بدماشی ساری پاس کرو میںیکھنا سویرے کن اپنے اختیار تانون تو چلتے تینوں تین شرع نبی سمجھائی کسے نہیں سورا دے سور محول بھی سنتا رہے کوئی آلم سنے نی نبی شریعت خادم سنے دے بچے کوئی ختم لگا کھڑا کوئی کہڑی شر لگا کھڑا کوئی نبی پاک کی شرع کا پتا کوئی پر دونوں اگلے دے کی دے باندر آپ نے پتا ہوں دے اے ہوں میں چیز سوال اٹھایا نے پورے جور پہ دنیا چاہوں توڑ کر لیا <تصح6> <شا! ماشاءاللہ>! <تصح6> کسرا پاسے کرو بدماشی اپنی ایک طرف کرو یہ جبر تشدد تسلط اصل وکھا وکھا کے جڑے کام کرا د پتر برائییاں کرا دکان تو اسلام نے کی نہ کراوے لیکن وہ امور سلطنت کی مجبوری ہے ہاں وہ سلطنت کی ممور ہے برکا چڑھ پو گا اسلام کیوں گا کوئی کشتی نہ بنے سا اسلامی معاشرہ انہوں خراب نہ کرے میں سام کند لگا پھرتا کند ڈھک کیا کوئی اکھ پلیت کرے کوئی کچھ کرے کو چھیڑے کوئی کیوے کوئی کیوے نہیں کیوں اس وجہ سے یہ سور دے سور آندے نے حکومت کا کام ہے صرف لوٹ مار کرنا لوگوں کا مال لوٹنا بدماشی دہشت پھیلانی پھیلا کے لوکوں کی عزت جان مال لٹنا انہیں دی فرنگی دی حکومت کا مقصد ہی یہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس نظام کے اندر اگر کچھ سر اٹھانے لگے تو جبر ہے تشدد ہے اسلح ہے ایٹم ہے حد چل جائے گا یہ تھے سارے جبر آ جان گے وہ برائی کے لیے جبر کرتے ہیں وہ بغیرتی کے لیے جبر کرتے ہیں وہ ظلم کے لیے جبر کرتے ہیں وہ جاتیوں کے لیے جبر کرتے ہیں چرائم اور کہڑے کہڑے لفظ میں بولا ہاں جی وہ واسطے کرتے ہیں اور سمجھ نہیں لگی گل دی اسلام جبر کرتا ہے جبر ادھر بھی ہے جبر ادھر بھی ہو جبروں بغیر حکومت نہیں ہوتی تمہیں پہلو درسیا ہے اگر جبر نہ ہوئے تو پھر عالم میں جی وہ بتائے گا کروا نہیں سکتا حکومت کرواتی ہے معلوم ہے کوئی حکومت جبر کے بغیر ہوتی نہیں اب صرف اور صرف جبر جس جن مقاصد کے لیے ہو رہا ہے اگر مقاصد ہے اچھے تو جبر اچھا ہوگا جبر محمود ہوگا اگر مقاصدوں برے تو جبر ونت اور فرونیت ہو جائیں گے جبر کسا بھی کرتے تھے جبر سدی کے اکبر جبر فاروق کیا ماں دیا پترا ہرامیا سکویا بس سور دیا سورا تین چیران چ رب مینو وقت دے دے چب راستے کو فردے چپ راستے خوش ہونا ہے کتی دیا بچیا وہ تیری پینڈوں چھتر مار کے ٹور دنے گشتی ہے چل نہیں تھا جا گشت کریں گی چھتر پھر گے یا اور اب میں قانون آر تو آڑے تھے بندے پھر دنے جنا نہیں بھیجے گا چھتر مار آنگے بندے پھر دنے او صرف چدان آستے بندے وہ چدان آستے یار جبر کرن مصطفیٰ قریم عزت بچان آستے نہ کرن کی جے مشرک نہیں دنیا مشرق جمے ہی کونی دی حقیقت جان والا بندہ نی ویچیا حضور تے جوڑے پاک کا سدکا اچھا یہ سارے ٹیشن میں سمجھ جیشن مولبیا کے ٹھیک ساڈے تو پوچھ شاہ خل حدیث ٹیشن پوچھ پیرانے کو پتا نہیں بلاو جانے رکھنے کھاتے رکھی نی تو سر موت دسے کھاتے رکھی اصا دے تین دیرا دیا یہ جاندی واری آئے گی اب نچ نچ کے یار جانا گے ضرور رواں لیکن یار قربانی دی گل آئے تو اے روئیے پٹے منہ ساڈا خیر وہ بار گائے فریاد میں کرے میں خواب دیکھا ان شاء اللہ کرنا میں آخیا ہوا میں واسطے آئے اس تو پہلا تھوڑا جہا نچا گا خوشی مست ہو کے او او او اختیاری نچنا ہوتا اپنا اس طرح ہی نچنا ہوں استعاری نہیں ہوتا جلد ٹھم کے لوگ کجر نچنا دکی روح نچتی ہے تڑفتی ہے یار روح دا نچنا بس روح رو خوشی مستی نال آئے سد کے کرتے میں حکومت نام ہی ہے وہ کتی بچے اڈے لانتی جبر نہیں ہے لان پیا کلمے پڑھا مسلمان بنا جبر نہیں کرنا رہا مسئلہ اسلام دی حکومت اسلام دا نظام اس نظام کے لیے ضرور جب اگر جبر ہوئی نہ پھر حکومت ہی نہیں حکومت ہوتی جبر کے ساتھ ہے نام ہی جبر کا ہے جی میں تنہوں پہلوں دس دتا کہ بتانا اور کروانا بتانے اندر اندر جبر نہیں ہوں گا کروانا بغیر جبروں سم <laughs> لگی اگر بغیر کرتے ہیں تو بہت ہی تھوڑے ہوتے بہت جہے صرف اس واسطے کر گزرن کہ سڈے یا انہوں آتے پھر دا ٹولا مرے ٹولا آدھے وہ آدھے سہنے اسی دے انتظار کھڑے ہیں وی تو سانو اینا ہی دے وی کھوے چھال مار اسی ویکھ پھر خوش ہو کے جاندے کہ یہ عاشقاں دا ٹولا ہوندا جڑا یار دے حکم نو بغیر جبر تو بغیر مار کٹ تو اپنی دل دی خوشی میں سدکے جا تیرے منہ شریف چ نکلے تو سہی ابھی تو صرف انتظار گل تو کھڈ پر دے سونے بہت تھوڑے ہوں کہ نہیں تھوڑے ہوں فرمایا کلی لمبا میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں شوکرے منہ واجب ہے حکمت دنال چل اپنے اختیار جڑے ہوں نا ڈنگر ڈنگر وہ تینوں پتا مڑ سوٹے نال ہی ٹور دنگر تا کر کے سوٹا سوٹھا تو سیدھے ہو گئے سوٹا نہ जे हजूर के यार हजूर के दीवाने होंगे ऐसा सोने को डर थोड़े ऐसा बंदे है जेड़ा शगिरद छितर वेख के उसताद का सिद्धा रहे डंगर है कुछ शगिर थोड़ा है शगिर का फलो है जोड़ा उसताद आखे दबान चुनी चल चु कला जाए बस उस्ताद आन रहा हजे खबे नहीं होना बस तेरी गल आ गई وہ شگرد ہوں دے پھر کوتیا ویڈے نے کوسے کا پوشل مروڑ کم تروت بھی ورگے چولا ویخیا پاشے ہوئے لامے یہ گل سمجھ حکومت نام ہی جبر کا ہے بولو بولو کی آخیا ہوں ادھر دیکھ حکومت دا. نظام حکومت کا جو نظام ہوں اصل پتا نظام کنو آخر نہیں بتا نظام تو نظام دین سمجھی کر نظام اصل چوری نڑکے پروئے کی؟ فرد میں تے اے جویں تسبیح دے دانے نہیں پروبلم او جس دھاگے چ پروئے ہوندے نوں کیہ اندے نے نظام سمجھن لگی کنے کیوں کیوں دھاگے سارے اکٹھا کیتے پھر نظام اخر جدوں کوئی حکومت ہوں تھی او احکام دی ترتیب رکھ دینے قوانین دی ترتیب رکھ دینے کو مخصوص بنا دین نا کہ بھئی ایناں تے تانوں ٹرنا پینا تے پھر او نوں کہندے نظام سمجھن لگی سبحان اللہ ہن جے کفر دی حکومت اے انہاں دا وی نظام اے کیا مطلب احکام ہیں حکم جلان ترتیب ہوں اے اے اے اے اے اے اے اے اسلام دی حکومت کا بھی تو کوئی نظام ہے سکولی کتا آ کوئی نہیں نا قرآن اسلام تے دستا ہے سمجھ نہیں لگی اسلام اسلام آخر نظام ہے جب نظام ہے حکومت نام ہے جبر کا ہوں اس حکومت ہوے گی کوفر تو نظام لانتی ترین ہونا سارا کوفر بغیرتی بےمانی بے حیائی فساد لوٹ مار دو تبنی ہونا نام اس کا جو بھی ہو سمجھ نہیں آئی انبر کرنا چلان چلا اوس نظام کائم رکھتے اسلام کا بھی ایک نظام ہے کریے کی مجبوری یہ ہے کہ اسلام کے نظام کوفر کے نظام چھ. نیکی روکی جاندی ہے بدی پھیلائی او وہ جبر ہند ہے مگر نیکی روکنے کے لیے برائی اسلام کا نظام بھی ہے یہ عجیب گل ہے مجبوری یہ آ یہ درختی ایسا عجیب ہے اس کو جو بھی پھل آئی موڈ تو لے کے سرے تک یہ درختی ہے یہ کوئی جوز برائی نہیں کوئی مائی دلال کھڑا کرے ہتھ کہ اسلام کا فلانا جوز برائی ہے یہ کام ہے میں ہے کافر کافر کی حکومت نیکی کی روکتی ہے بدی تیرے سامنے تعنات ویخ لامنے کیشا دن سے ادھر اسلام دی حکومت یہ نظام جڑا ویکھیں گا سارا ایسا جڑیا ہونا بدی روک رہا ہونا قرآن فرمان المفلر محروف اللہ اگر ہم اپنوں کو حکومت دیں ساڈے کون نے ایمان آئے کون نے فرمایا سڈے ایمان والے فرماتا میں دسنا مومن کون نے اللہ فرماتا میں بتاتا ہوں مومن کون ہے تاکہ پتہ لگے پر کافر ثور کڑے نے منافق کڑے نے وہ فرماتا یہ ہیں ایمان والے یہ ہے ایمان والے اگر ہم ان کو زمین کی حکومت سپرد کر دیں تو یہ کیا کریں گے اقام مسلط نماز قائم کریں گے سمجھنے لگی نماز یہ تھے قائم دا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود آپ پڑھن گے ہاں جی کیوں جڑا موہمے نے وہ حکومت سنبھالے پردہ تو اگلے پھران گے میں امام کا ہونے حکم سنی بیٹھا امام ابو حنیفہ کیا فرماتے فلاں امام کیا فرماتے فلاں امام کیا فرماتیا اور تینوں پتا ہونا چاہیے اسلامی حکومت ہمیشہ امام کے پیچھے چلتی ہوں وہ لگام والے ہوں اسلامی حکومت والے وہ زکات زکات دیں گے کیا مطلب کیا مطلب وہ <تصفح> جیو صدیق اکبر نے فرمایا زکات کا نظام قائم کر دیں گے اس طرح کہ اگر کسی نے رسی بھی نہ دتی جی رسول اللہ کے دورے سی زکات دی ابو بکر بھی یاد کرے گے سمجھ نہیں لگی نکومت حکومت اگر بل بالمعروف نیکی کا کہیں گے حکومت والے نہ ہو منکر اور بدی سے روکیں گے حکومت والے ہر سمجھ لگی جب روکن گے تو آخ گے نیکی کرے گا کہڑا نہیں بدی تو روکے گا کہڑا نہیں میں میں پہلوان سوران سور آ چک بسترے تر پیا میں برائی مکانا چاہتا لکھ دی لانا تو مکا چاہتے جی برائی سور دیا سورا برائی اگر حکومت تو بغیر مک دی نیکی حکومت تو بغیر پھیل دی ہے سور سورت رب قرآن آخر ہی کیوں کہ مومن کو حکومت دے تو وہ یہ کام کریں گے حکومت کی کرے آدھا مومین ہر ایک کام کر ہر سمجھ نہیں لگی نی گل نہیں اسی سے کہتے ہیں جو اسی وجہ سے کہتے ہیں اسلامی حکومت توجہ اسلامی حکومت دیے پہچان ہوں کہ وہ کہ مذہب ہمارا سیاسی مسئلہ ہے کیندیے کیوں کہ ہم ہیں اسلامی حکومت والے اور حق... اسلام ہمیں قرآن فرماتا ہے مومن وہ ہوگا جس کو حکومت ملے تو یہ کام کریں یہ انہوں دیا ذمہ داریاں تو یہ دین ہے جب یہ دین ہے تو لہذا دینی حکومت اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے اعتقاد میں ہوتا ہے کہ مذہب ہمارا سیاسی مسئلہ ہے کیا مطلب سیاسی کا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کے اندر دین و مذہب کو محفوظ رکھنا قائم رکھنا چلا کفر دی حکومت کی آدھی وہ مذہب ساڈا مذہب نکی اسی سیاسی لوگ جی ساری کرتے ہو گل سمجھا کی آخر مومنا مومنا مومن, مومن, مومن اتوں پچھڑی سمجھنا ہے حکومت کا حق صرف اللہ نو حاصل حکومت ہے حکومت ہے ہی وہ اصا وہ تابے دار لہذا او دی دین دے دی مطابق حکومت کرنی ہے حکومت چلانی ہے اسان دین لوگوں کا محفوظ کرنا ہے پہلی ترجیحات میں سے اس کی پہلی ترجیح اس حکومت کی یہ ہوتی ہے لوگوں کا دین مذہب محفوظ کرنا بولو بول بول بول ہوں کوفر حکومت جبر کرے گی کدے واسطے ادھر کا جبر قبول ہے ادھر کا آخر جبر ظلم ہے اے سکولی کتا ہوں پچھان گیا سکولی کتے کی آدھے اسلام میں جبر کرو تے مے دشت مے دشت مے دنے؟ ہر کسی کو آزادی ہونی چاہیے آہ. کتی ماں پترا جی تغیرتی کرنا ہے ان پابندی کیوں کرنا ہے سانو آزاد رکھ بے شک بولو مرو سانو سان نے شناختی کارڈ بغیر فوٹو تو نہیں بننا اتارنا پڑنا کیوں ایسے دے تو سارے ٹیکس نے نہیں تو نہیں کیوں بھائی کتے بنا کو براؤن کو ماما لگنا ہر ایک ہے جی ہویسے ایک ہے جی مسلمانوں نے چپ در روزے بڑے رکھے ایمان ہو ایڈا لما چوپ د روزہ کسی امت نے نہیں رکھا ہونا جس وقت مدیو یا اپنا روزہ داروہ چو سمجھ لگی گل دی کوفلے مدینہ نہ نے کرو مدینے والے قسم خدا دی کر کے آنا میرے آکا نامدار نے لگے تالے کھول دیتے نے توں کوفلے کی آک سرکار نے تے لگے تالے کھول دتے نے بلال ورگے نو چج تھی بولن دا آہ! سرکار ایسا تالا کھولیا ادی دنیا دا بادشاہ عمر یام بندہ اٹھ کھلوندا دا, دا کہ سب دے سرکاریں اللہ تالے کھولے نے سوراں دے سور نے قفل کمینہ آکھیا کر او ٹھیک کہانی سبحان عجیب گل کہ کفل مدینہ مدی کفل تا ایک دور نے تالے لائے نہیں سونے نے لگے کھولے نے تو ہوں سونے آ جبر جڑا گل سمجھ جبر دو جبر وہ بھی کرتے ہیں مقاصد مختلف <تصفيق> مقصد بھڑے نے لٹ مار بنی فساد پھیلا مقصد کر کے کفر کی حکومت آئے جڑی آخ ہم سا کی لگے وہ جرائم ودے ویکے گا اسلام کی جرائم اسلام کی حکومت بنتی جائے جرائم مکتے <تصفح> لگی تو لا رہا فدی نے مسلمان کرنے میں جبر نہیں ہے حکومت جبر ضرور ہے اسلامی حکومت میں جبر ضرور ہے کیونکہ حکومت نام ہی جبر کا یار این گل نہیں سمجھ آئی تک طاقت کے حکومت تو بغیر نہیں ہوتی حکومت طاقت تو بغیر کیونکہ کرنا <laughs> جبر جی طاقت نہ کوئی جبر بنےوا لین گے ہاں دیکھا جی سارا کام جبرال چلتا یار انگریز کا سارا کام جبرال اور انہیں آخری درجے دا جبر کیتا ہے اسلام نے جبر کا دریا تلوار بنائی جی وہ سورا کے سور آئٹم بم چ بنایا بنایا جاٹم بم ساری کو ہلاک کرنے والا وہ بتا رہا ہے کہ جبر آبر بھی سورا ہے اسلام کا آلہ چھوٹا او دے جبر بھی چھوٹے ہی سمجھ لگی انگریز سور دبر کسی دنیا دے کیتا ہی کوئی پر پڑھائی ویخ لے لا کتی بچے پڑھان دے الٹ نے پڑھان دے ہوں ال امرے امر والے کون امر والے آلم بھی امر والے ہاکم بھی آمر والے او دس والے وہ کرانے بول من دونوں بچے دونوں نہیں دونوں کی مننی پہ وہ دسے من وہ کراے یا تو دونوں ہی رکھو نہ چیز کا مشورہ یہی ہے اگر تفسیروں میں اختلاف پاؤ اقوال مختلف ہیں مقصود انہی ہونا ہے مقصود ہی ہونا دونوں چاہیے کیوں منی دو منی اور اگر نہ کوئی محامہ نظر آئے تو ناشیر قبول چکر انشاء اللہ اے بڑا ہی پسند رہے گا ہاں ناچیر محاکمہ کر دونوں پچے بولے لامرے تو امر والے حکم والے کون حکم والے, حکم والے حکم وہ بتاتے ہیں لیکر سمجھ نہیں لگی یار سمجھ کے نہیں آئی لیکن اگو مین سکولی نے بابا حاکم دی مننی فر ہام کی باوے جی برنی ہوفر چوڑا چما چوڑا ہوفر ہوا کم کی منو اور سورا دورا رب دس دیا مین کم جے کی مطلب جڑے مومن نے کافر پاسے چکی تونکہ تو کافر دے نہیں ہوتے بہو پر بھی ہو سمجھ نہیں لگی گل تھی کافر مومنا پتر بھی ہوفر دے نہیں ہوتے باوے پیو بھی ہوڈ چڈی جاڑے سورا دی, جا دی, جا دی نہیں وی ہوں ڈنڈی ماری کھڑے نے جدا جان کے دین بدلی کھڑا ہو سکا ہوا بدل لینا تو تلیم تلیم تلیم تلی دلی ہر بچہ سکول کو جی مسلمان بنتے ہر بچہ سکول جانا کافر آدھا پہ ہر بچہ سکول کو کیوں گل سمجھی کل الامر میں ہوں دا حکم جڑا ہے جے پیچھے بالکل اللہ کی وحی والا ہو تو وہ تو اللہ کا حکم ہے اگر رسول اللہ کا بتایا ہو تو وہ رسول کا حکم ہے تے رب فرماندا ہے ول الامر میں ان دا بھی ایک حکم ہے نظم قرآن تمہیں سمجھا دیا ضرور ہوں سن اللہ تعالی نے کھڑا ہے رسول واسطے بھی ازن کیوں ایزن نہ ہو شرک شراکت آ گئی حصے داری آ گئی تو شرک بن جانا توبہ تو بدائی یہ دقابلے نہیں پیچھے رہنا لیکن اللہ تعالی نے یہ کر دیتا ہے انہوں نے اختیار ایک, قسم ایک دیتا ہے تو جو انہوں کی عزمت حاکم اسلام کے ہوں تو ایک عظمت ان کو حاصل ہے کیا کہ ایسا کام جو شریعت میں رکھا گیا جائز صرف مباح جس کا کرنا نہ کرنا برابر نہ اللہ کے حکم کا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ کرو نہ رسول اللہ کے حکم کا تعلق ہے کرو جواز کے درجے میں رکھا گیا لیکن جب حاکم اسلام کہہ دے گا اب یہ تم پر ضروری ہو گیا ہے باؤلی لمبر انکم اللہ فرماتا ہے ان کا حکم مانو اسی لیے تڑا ہے گھر کے اندر اسلام, دی, اسلام دے حاکم نے تینوں سدیا تیرے تے وہی حاکم نہ ہوتا تجھے بلاتا تیرے پر جانا فرد نہ ہوتا مرضی تھی تیری جاندہ نہ جانا لیکن جب حاکم اسلام بن گیا ہے اسلام کے حاکم نے تجھے بلا لیا تیرا جانا فرد ہو گیا نہیں گیا تو اتلا رب فرمایا ہے ندی منو مجرم بن گیا رب امام الحرمین امام ابو المحالی رضی اللہ تعالی امام غزالی کے استاد امام الحر امین مکے اور مدینے کے امام کو امام الحر امام تھے ان شافعی فی مذہب کے تھے آپ غسل کیا کمیس پا لگ تائبان بنی کھڑے سن کمیس والے پونی سی بلاوا آ گیا ہاکم کا آپ ننگے پنڈے ٹر حاکم نے پوچھا وقت کے والی نے مکے کے والی مکہ نے حدرت کی حالت فرمایا میں نہ لیا سی بند بن لیا سی قمیص پاسی سی جناب دا بلاوا ہے اور ہمیں اللہ فرماتا ہے ہوا اور رسولا امر من کو تو مجھ پر فرض ہو گیا یہ کمیز پہننا میرے لیے جائز تھا مبہ تھا آپ کی طرف آنا فرض ہو گیا تو میں نے اس فرد کو پورا کیا مباحق کو چھوڑ دیا لڑا پونے یہ گلوں چھیڑیا ہی کوئی غزالی بن کڑے کو فلانا بن کڑے کو فلانا بن کڑے یہ مہرا پوے یہاں گلوں کسے چھیڑیا ہی کوئی سونے نبی شرح رات اگر اس قوم کے سامنے کھول جاتے نچائی ساری قوم پریشان ہے کریے کی کریے کی مومن نہیں بنیا کر کے تومن بن کریے کی پھر رب تین آ کے گا تی آرام کروا لو کر منافق بماریا ملاد دا آشک بنے ان رکھ اللہ جان مومن کا پہرے دار ہوں اللہ ایمان دی مدد میرا حق ہلے حق پچھا پچھا وہ آتا چل پھر میںولی جا میں مومن کا حق مومن داستے دا دا آخر حق ہے ادی مدد کر مومن کیوں جیسا کرو گے ویسا گے. مومن آدھے سونے ہکرا دیا گے ال کافر میلی اکھ ویک رن دیے تو مڑ جی بئیمان بن جائیے وہ آدھا مڑ جے چڈی کھڑا سان چڑھ دوں خیر رولا گیا اتریا خا چیتر جتوں مردی کرنا میں ٹھیکہ لیا جنہاں میں ٹھیک لیا میں واقعی اپنا ٹھیک یاد رکھنا امر من کو آ گئی سمجھ امجا دیتے ہوں جس لا اس ل لا رب الا اللہ لا الا اللہ کیوں حکم تشریعی بھی اسی کا ہے حق تکوینی تکوی عبادت آ گئی سمجھ ہوں عبادت ہو سمجھا دینا عبادت ہے کسے نو خدا یا خدا دے برابر سمجھ کے اس واسطے کوئی عزت اور تازیم والا کم کرنا یہ عبادت عبادت بغیر خدا دے اعتقاد تو نہیں پیدا ہو سکتی پہ سجدا بھی کی نہیں لگی کیوں اگر سجدہ ہی علت ہوتا عبادت بننے کی تے سونیا مت اپنا بابے آدم علیہ اسلام واستے سجدا پہ تے کردے بھی فرشتے پے سمجھ لگی کون کرتے پے فرشتے پا کردے ہیں اللہ حکم فرما رہے فرشتہ سجتے کر رہے ہیں ہوں کیا تیرا خیال ہے نال عبادت ہو جی مطلب یہ نکلا حضرت آدم علیہ السلام اس لیے مابوت بن گئے سن خود ہی ہوگا جا کمارے یہ آخ گا یہ نہیں کہہ سکتا کہ معبود بن گئے ہر دور میں یہ نہیں آخ سکنا اگر اسلے معبود بن گئے سن تو پھر یہ کلمہ اسلے نہیں بن سکتا بن سکتا کیونکہ پھر تو معبود حضرت آدم بھی ہو گئے سج ہاں اگر بت کو سجدہ کیا جائے تو شریعت حکم لگاتی ہے آپ یہاں پر حکمن یہ حکم کافر ہے سمجھ نہیں لگی کیوں کہ بلا وجہ جب یہ بت کو سجدہ کر رہا ہے تو یہ پکی پک علامت شرک کی ہے تو ماہد اس بنا پر کیونکہ سندا آیا مسلمان بندے آئے بوتنوں سجدے دی کبھی بوتنوں سجدے کرن واسطے رب نے کبھی آنکھیا بھی کوئی نہیں تے نہ کبھی اجازت ہوئی ہے تے نبییاں پہلو نبییاں نو سجدے ہندے رہے نے اینو آندے نے سجدہ تعظیمی ایک ہوندے عبادت دا خدا سمجھ کے نہ عبادت دا ہے اگر خالی خدا سمجھ کے نہ کرے اللہ تعالی انساناں وچوں کسے نو انسان اگر کوئی سجدہ کرے توجہ رکھنا لیکن خالی معزز سمجھ کے کرے حرام حلال جائد نہ جائید شریعت بدل دیا لیکن توحید نہیں بدلی عقیدہ رنچ رکھی ہر نبی صاحب تو ہی لایا کسی آن کے نی آپ کو خدا مان لو لیکن سجدہ ادھر جائز رہے حلال حرام بدلتے رہے ہیں شریعت مختلف نے شارف. کوئی ادھر حرام سی ادھر جائز کوئی ادھر جائز تو ادھر ادھر حرام تو ادھر جائز ہے اسے طرح کے نہیں ہوں سونے عبادت بنے گی تا. خدا کا عقیدہ کھڑا ہو پھر کوئی بھی تعظیم دا کام کرے گا عبادت سے باویں کھلوتا ہوے ہاتھ بننی کھڑا ہوے ہاتھ چھڈی کھڑا ہوے سمجھن لگی گل دی سبحان اللہ کوئی کم وی جڑا تعظیم شمار ہوندا ہے اگر خدا ہون دے عقیدے نال کیتا جائے گا تے کی بن جائے گا عبادت اگر یہ عقیدہ پڑھ کر ازل تل او اول روز او سے لے کر آج تک اور کیا مت کیسا ہی رہے گا اور ہمیشہ ایسا رہے گا عبادت غیر کی اللہ تعالیٰ نے لمحے بھر کے لیے اجازت لیکن مخلوق دی اطاعت اطاعت حکم من نے دیئے اجازت تو صدیر دیتیئے ہونے تینو آیت سنا گیاں اتی اللہ قرآن چینی وخا سکنا ہے اعبداللہ اللہ اللہ کی عبادت کرو وعبدالرسولہ اور رسول کی عبادت کرو وعلی الامر منکم اتی اللہ وخا رہے ہیں ہاں کہ نہیں ہے معلوم ہوا عبادت کی اجازت خیر یعنی اللہ تعالی کے علاوہ عبادت کی کسی کی کسی کے لیے کسے اور دی عبادت دی اجازت لیکن اطاعت دی اجازت ہے اطاعت کی لیکن اتنا شرط رکھی گئی ہے کہ اگر حکم ہوئے اللہ دلاف مقابلے وہ ہوے گا شیتان کا صحیح اسی آخر میں یہ اتا کرتا ہوں یہ صحیح ہے جائز ہے یا ضروری ہے تو اب اللہ کے مقابلے میں حکم ہے رسول کا مقابلے میں نہیں تھا مقابلے چاکیں گا خلاف ربا رب آ او وہ ربا رب حلال او آخ ربا آ کرو او وہ ربا راب نہ کرو وہ آخ مقابلہ اس لیے ہونا جسے مقابلے وچ کسی دا حکم ہونا ہے تو شرک ہے وہ کیا بن جائے گا کیوں شرک بن جائے گا یہ شرک کہڑا ہو جائے گا شرکا کے شرک میں وہ بنا حکم جر کوئی آدھا رب دا جبری حکم ہے نا جبری وہ اختیاری نہیں وہ جدو آسے ہلن نہیں دے کہ نہیں لیکن شریت کا حکم جو ہے یہ اختیاری ہے بولو کی اختیاری جید نہ جائد فرض واجب توجہ اگر ہوئے اللہ کے مقابلے میں حکم کسی کا ہو نبیوں کا رب کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتا سمجھ لگی مومنوں کا بھی رب کے مقابلے میں اگر ہوے گا تو مومن شرط مومن سمجھے گا میں مکالا ملی کھڑا حرام نجائز کیتی کھڑا کسی نے آداد زنا کر سمجھے گا جنا حرام بغیرتی پیا ملنا غانت پہ ملنا اگر سمجھتا صحیح پہ کرنا تو اب آ جائے گا خدا کے مقابلے میں پک کا مشرق کیوں مقابلے میں آ اللہ دا ادم تے نہیں دا اجازت تے اس گل کی ہے نہیں سی یہ ہونے دا مطلب ہے اپنا حکم چلا اپنا حکم چلا کے اپنا حکم وہ شیطان دا ہونا کیونکہ حکم اللہ رسول دے مقابلے جو بھی آنا شیطان کی طرف ہونے کہ نہیں آنا ہوں شیطان دا حکم جی جائز سمجھے گا تو کافر نہیں ہونا مشرک نہیں ہونا کی ہونا با, با میری گل نہیں سمجھا تو نے جی کوئی بند یا یعنی حکومت آیا یا کسی اور نے حکم کیا حکم اللہ کے مقابلے میں ہے جیڑا جائز سمجھے گا جی گناہ سمجھے حرام سمجھے لانت سمجھے نجائز سمجھے تے فاشق آ فاسق فاجر بدکا اگر اللہ تعالی سمجھ اگر اے مقابلے چن والے حکم نو سمجھے جائز کرنے والا کہے یہ جائز ہے یا ضروری ہے ماننے والا سمجھے ٹھیک ہے جائز ہے یا جا ضروری ہے دونوں مشرک اب شرک فی طاعت ہو گیا شرک فی اتاحت ہو گیا بولو کیڑا شرک ہو گیا کیونکہ یہ حق تو حقیقت میں صرف اللہ کو حاصل تھا جیز ناجائز وہ بناوے مخلوق اس کی ہے وہی وہ چلاوے بڑا نے رب وہی ہے تو حاکم بھی وہی ہونا چاہیے سمجھ نہیں لگی گل دی لہذا او دے ایدن نال اجازت نالے سارے ٹور دے تیجے ایدن اجازت نہیں ہو دی یہ مقابلے چاہے کھڑن تو تو صحیح سمجھی کھڑن پک کے مشرق نے توحید ہو دی چک پاسے سٹی توحید چک کے پاسے سٹ دیتی اور توجہ درہا ہوں آ گیا لا لا اللہ ایک اور لگ گیا پہلے آخیا تھی لا ربا اللہ بول لا خال آ مانا پیدا سنا لا اللہ کیوں اگر کسی کو کوئی رب مانتا ہے اس کو بھی مسلمان کرنے کے لیے یہی کلمہ ہے کوئی اور کلمہ تھوڑا ہے <تصحق> <مستمت> اگر کوئی دہریا ہے پھر بھی یہی ہے جنہوں پڑھانا تو یہی کلم ہے معلوم ہوا یہ سب کو مستلزم ہے کوئی اس مفہوم مخوم بن جائے گا کل الزامی بن جائے گا ہے سارا کچھ تو لا لا رب اللہ رب کوئی نی اللہ تو سوا خالق کوئی نیو یہ سکولی پردے پڑھ پڑھانے بار موٹا لکھا ہونا لیکن کدی منو یہ تو دکھا دا ہا کہ مائی اگلی بھی سن اگلا بھی پڑھ گے اگلا مانا بچی ہے لا محبو کیونکہ عبادت کا حق کسی کو یہ نہیں جی حاکمیت دیتی سو یعنی دوسرے لفظ ربوبیت اٹائی نہیں یعنی ساری کائنات کو پالنے والا بار ایک ہے یہ اتا نہیں کیا اس نے بار ربوبیت بار اس نے اتائی نہیں کی الوہیت اس نے یعنی عبادت اس نے اتائی نہیں کی لیکن حاکمیت عطائی کر دی لیکن شرط لگا دی کہ میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے ساڑھے مقابلے چاہویں گا تے پھر میں روک رہا ہوں پھر عطائی نہ ہوئی جا عطا نہ ہوئی تو مشرق ہوں پھر تو کہوں بول دا نہیں اور کلمہ ناکی مانا بڑھے آ لا ربہ اللہ لا حاکمہ اللہ لا معبودہ اللہ بس اے ہوئی مانے بچ سن ابو جہل دی برادری عربی سی وہ سارے گر جان دے سن اور سمجھ گئے اور ساری چدرا گئی وہ ساری آکمیات گئی خالی بوت نہیں لے یہ ہر شاہی لجاؤ, اے لجاؤ. اے لگی جی سو یہ مانا سی بچ جتوں رسول اللہ مجبور کی تے گئے صحابہ حجرت پہ کر دن. اپنے گھر دے بوئے بند پہ ہون دن. ایک اے کتے ہن پتہ کی کردے نہیں ہن دا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ اے لا رب لا معبودہ او رکھی کھڑے نہیں وچو لا حکما الا اللہ اے کٹ کے پاسے چ رکھیا آدے نے نہیں حکومت کیوں انگریز عبادت والوں او آیا ہی نہیں اسے ہی نہیں کہ مسلمانو میری عبادت کرو پتا سی مولی رہ جی عوام بندے نے چھتر مار مار کے مار دے نہیں مار سکے چھتر تے کم از کم کھا کھا کے مر جان گے سمجھ نہیں لگی پر عبادت میری کرن لگے جو خدا کردا میں کیمجھ عبادت بغیر خدا بڑا بڑا پیر باندر ہاں جی یہ پیری طریقے اجکل یہ حضرت صاحب ہے بڑے پھرنا پی رکھتے یہ دے اگے باندر ہی نے چلتا انہوں آن کے نپیا تو صرف ساٹھ حدرت آدرت شوا یوتی جڑ نسے نپیا ہی میں آنا اللہ تعالی نے امانت رکھی آپ کہ نواں جاگ بن لو میں دو فکیر بناو گا اصل چیک اصل چیک کے ایک تو پھر دوسرا ہی بنیا دو فکیر بناو گا دنیا میں کہ لو پھر میں نواں جاگ بنیا جائے ویکو اس ن جگ دے وٹ کھانے پر آئے نمے سور ہی ساتھ چلنا پڑے گا چلو جدھر ایسا نہیں کرو گے ترقی کر سکو گے یار سورا سور آر ڈر لانتی حرامی مسلمان پیانے جگ زمانے کتی پترا تین شرم نہیں آتی تو کتیا زمانے چل مسلمان اگر زمانے کے ساتھ چلنا اسلام میں ہوتا تو ہمارے رسول بت پرست ہوتے بت شکن ہوتے سرکار آئے سن زمانہ بت پرستی کا سی بہت رسول اللہ چلتے ست بکن کوئی دلیل کافی ہے کسے سور دوٹے کے باہر جب شک ادھر ادھر جان کی لڑ ہی کو چلن بہت کے پرست پنی ہے اس دس ہے زمانے چلنا خالے کے زمانے کی پتہ نہیں کہ دنیا نہیں لگتی اتنے لگنے ہی سمجھ نہیں لگی سمجھنے والا لگن بولیا سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہوں نو پتہ سی عبادت تلو جے آیا مارن گے یا مر جان گے آخیا مرو میں کیوں ہر مومن سمجھتا خدا ایک ریا مسئلہ اطاعت والا حکومت والا حکمرانی والا حکم چلا گل اپنی منا ادھر آ جانا کیونکہ یہ آخنا لا حکومت کی کار لگے سمجھ نہیں لگی یہ بڑے ڈونگے بندے سمجھ گے اس گہرائی بھائی میں معبود وہ نہیں جہا وہ مقابلے اپنا مابود ہو ہے ہی نہیں اللہ تو سوا کوئی مابو نہیں اللہ تعالیٰ تو سوا حقیقت یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم بھی نہیں ہے لا ہا الا اللہ. اللہ کیوں آپ میرے پیچھے چلنا پینا ہے. لہذا میں ہی ہاں میرے مخالف جڑا مشرق سمجھ نہیں لگی مر میرے مخالف کے مقابلے چ حکم گا وہ کون ہوا تو لا ہا اللہ گل تے سی لے کے سمجھن والے بڑے تھوڑے نے ہو سا کہ لہذا تساں ای نہیں کرو مسلمانو میں تانوں کدوں ڈاکنا تسی عبادت نہ کرو رب دی مصیتا بناؤ باویں یورپ وچ بناؤ ہاتھ جک کرو نمازاں پڑھو اے داڑیاں رکھو اے رکھو جے داڑھی چھوٹی اے توں صرف میری حکومت مان لے صرف اکو حکومت یہ جڑا تو اکھ کی کھڑے نا لا حکما الا اللہ سانو گار سی جی یہ ہاں سانو تیری دہلی چھوٹی ہوا تیری پگ چھوٹی ہو مایا میں لا دیا صاحب ہزور پیر صاحب چبلا صاحب باندھ رہ پیچھو پھرتے رہتے سور پیران سور پیران پیچھوں جی پیر چا آ سی چاہ گل کرے پیر دا ویزا باہر لگن دی بجائے جیل دا لگ جائے لگتے کسی پسے ابھی اٹھے ف نہیں جنہاں سے رہے ہاں مولبی ہاتھ ہی رہے ہاں ایمان ایک شکر پڑنا میرے رب کریم آ کسے درمیز کے ہاتھ ہر پتہ نہیں کیتا کی یہ بندہ تو میں اوہ ہی سا جے میں دا وہی ہی کادو ہی کاٹ ہوئی باٹی اوہ ہی سارا کوش کو سمجھو گل بھار ہے فقیر کی دیکھی ایمان نال میں تے جنہ اینا دا موت کے دویاں میں تے ہر شاہ نو پاسے چکی میرے میرے ہون میرے کھانے جو مول بھی بین دے ہی نہیں ایمان نال اس مول بھی رسلام کرنا جڑا فقیر دا خدا دی کر کے نا حضور سیدنا ناب الحسن شاہلی جیسے بزرگ فرماتے ہیں امام آل عبد الغنی ناب الشی الحدیقہ ندیجہ کے اندر لکھ رہے ہیں فرماتے ہیں من لم يتوغل فی علمنا علمنا فی ہاضا من لم يتوغل فی علمنا علم ماتا جو یہ ہمارا تصوف کا علم ہے درویشی فکیری کا جڑا یہ تے تک نہ جاوے وڑے نہ پورا جویں فقیر وڑتے ہیں اس طریقے نال نہ نا وڑے فرمایا مایا جا مفتی ہو فاسق مرے گا یہ ادنا درجہ ہے اتلا درجہ منافق مرے گا گتلا درجہ کافر مرے گا اچھا تین درجے ویکی کھڑے مولبیا فاسک ہے منافق, منافق کافر ہی ویکر مردا مشرق مرد باندر چیز لگاتے چکر نکلے ادھر چشتی سوا دیا سمنے خلاف مول سواد آزم اور میں آزم چکی باندھا پوترا تھے ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا کوئی سور پیر پانج پانج پانج اپنے لکھ ہے. کوئی تنظیم والا لاکھ دو لاکھ پڑی لکھ فری بیٹھا مشرقی وہ بےمان نے وہ کہہ رہے وہ بےمان نے نورانی گروپ والے آدھے وہ بئیمان نے او کہہ رہے وہ بےمان نے یہ لانتی ہے اتنے سواد نہیں لبا تم پھر میری تے توجہ نہیں کی اور اگلی سمجھا دیا کہ سواد اعظم اسلام میں کس کو کتابوں کے حوالے سن پہلو تاریخ تاریخ کل کبھی امام ابنیا شا کر اللہ جیڑی گل سنا رہے یہ واسطے حوالے نے انج اے موضوع جڑا ہے یہ بہت مواد ہے کس حواد آزم کون ہے دوسری علی انکار البدع والحوادث امام محدس ابو شاما امام نووی کے شیخ سبحان استاد سبحان اونا دی کتاب اس سے جا حضرت سید نا ابد اللہ مسرود صاحب رسول ہے آپ اپنے ایک سنگی نرمانے نے نام مستحظر نہیں ہے فرمایا بلیا سوا دے آدم دی کر فرما ہا کم ہو گے وقت کٹ کے نماز پڑھ گے ہونا دے مگر نفلی پڑھ لیا جی فردی نہ پڑھیا آجے فردی اپنی پڑھی کتنے تو بچنا ہے تو نفلی پڑھ لے سر اپنے پڑھی وہ <ہلن> اگو کہ پتہ نہیں لگتا کدی کچھ جاندے جے جا، کدی کچھ کہی جنے <اوڑے> آ <آندے> سوئی دے آزم دے پیچھے چلے آ جائے تو حکومت والے سبا دے آزم گے وہ نماز پڑھن گے سارے پڑھنگ تو ساروں جو پڑھیا جو لیا جے فرد بکرے پڑھیا جی پتا نہیں لگتا کدی کوئی حضرت فرمان نے سونا عبداللہ جن کو حضرت فاروق آزم نے فرمایا کو نئیے فو دا قد شریف حضرت ابد اللہ مسودا جی میں بیٹھا اس لیے تنوع میرا یہ تول نظر آ رہا ہے تول حضرت کا کد شریف دا سی آپ کھلوتیا ایڈے لگتے سن جی میں رہے مینو ساری فی حنفی دا بہتا حصہ اسے حضور دار کو حضرت عمر فرماتے کنیف کن فون دی تسکیر ہے بھانڈے برتن نے کنیف کیونکہ چھوٹے چھوٹے جا سن اسوٹے ہوسکین ظاہر کیتا فرماند نے یہ چھوٹا علم کا پانڈا چھوٹا <سؤال> علم کا پانڈا پڑیا آپ فرماند بیلی اپنے نو یار میں سمجھتا سا تنے علاقے ہے تو بندہ تک چگل نکلے <سؤال> <سؤال> <سؤال> تینوں ہی پتا نہیں کہ سواد آدم دا مانا کی آخیا من نے فرمایا سواد آزم ایک مان پوری جماعت سواد آزم کا مانا دسیا ہک ہوں سچی دسی یہاں دے سواد آزم دانے لے کے ٹورے نہ پدوا بچتی شاید کوئی نیو بھی ادھر امام حسین گنتے ہیں بہتر امام حسین کربلا والے کن گنتے ہیں بہتر جدید کی فوج والے یہ مال بھی کنے گنتے ہیں کوئی باوی کوئی بارہ مہ بارہ اتنی سن یہ جن بھی گنتے ہیں ہوں سچی دسی سواد اعظم و جماعت وی جماعت دی ہے حسین امام حسین بہتر نے کوئی آئی ہزار کوئی آارہ ہزار میں بارہ لوس کو نہیں سا گل یہ میں نو صرف اس بہت بہتے کدھر نے یزید والے پاس تو سواد اعظم کون بنیا جڑے جاتا میری گل نیج مولبیا آکھ مولبی جی یہ دسیا جی داڑی منہ چوکھے نے جی داڑی والے بولیا جی مولبی کلاڑی والا انہوں نے آخ حضرت صاحب بالکل گل تھی ٹھیک ہے سواد آزم دیلو تھی کرو بعد کرنے داڑی بہتے داڑی نے سواد سوا دعم ہوں مولبی کے گاٹے پہ جائے گا رسا جنوب نے پھر چشتی سہی آتا میں کلی کھڑا لانتی بےمانا کتاباں پڑھ سارے ہی لے سمجھ اللہ فضل فکیر نگاہ نہیں تے پٹھا ہی سمجھ کی سمجھ آئے دس یہ سواد آدم دی حدیث اونا بھی پڑھی میں بھی پڑھی سمجھی کہ میں سمجھی بیٹھا یا وہ سمجھی بیٹھے بہتے بے پردے بے پردا بےغیرت لوگ بہتے نے غیرت والے پھر سارے بغیرت بنی کیوں سواد آدم دے پچھوں چلی گل نہیں سمجھ لگی کوئی لے دیاں نہیں. ایک گل ایسی کر جانا جیڑی سارے نمی نکور ہے بڑی پتہ کی گا مانا بڑا سمجھ آیا یہ جڑی حدیث پاکشل دل ماسل کرو چاہے چین جانے, آہ, صحیح جن سمجھا جانے وچلا راز مصطفی آمد. کریم دا سمجھ آ جانا جو سونے سونے نبی پوری دنیا دے ملک پہ سن جیک سکولی سکولی کتے علم مطلب کی گل سکول یا یورپ نبی یورپ دا نام لین آیا اس کتے کے پتر آپ کتے کا پتر آپ مان واستے چشتی آندا میں تیار ہوں پر گل کسی کسی سر کر بغیر نہ کوئی کھانے بہن والی گل ہو بھائی جی آپ ویختے سن پہ یہ جو آدھے بھی کہڑی تلیم سی یہ آئی پلو چین والے تو آئی <laughs> آئی نائی. نائی. تے سرکار پتا کوئی نہیں برطانیہ کا خیال ہے ہاں سرکار تو ہوے ملک کا پتا نہیں چین دے. تے جی جانتے سن تو کہی اخی آئی سی جی سیم آیا والا برطانیہ فرما بل امریکہ فرما دمج نہیں لگی یہ جڑی یورپ دی دنیا ہے پرانی کسی چ کو لگا د اے ڈیس ہونے محبوب بغیر ربلایا بولے مسئلہ بغیر کہ جو بولتا وہ نال بول یہ میں وہ چلی آئی بول رہا میں اپنی گل دی پیچھوں نفی کیونیں کر سمجھ نہیں لگی <سلام> اور مجد صاحب نے بھی یہی ماننا پسند کیا دے. پسند راب دیئی ایسی، مرضی یہی جا مرضی تو بغیر نہیں بول دا. یہ ایڈا حکمت جب بولتا ہے تے فرما نے سوائے حق دے. ایک حساب ہی جو حساب ہی جو اڑن لگا لکھتا سی حضور کدھر ہر گل لکھی جانا فرمایا لکھ سیوائے حاک دے ایسا زبانی چو کچھ نہیں نکڑ دا جس زبانی چ سیوائے حاک دے کچھ نہیں نکڑ دا تو سرکار فرما گیا ولو بسین پامے چین کوئی وچ گل ہے ایوے چین دا کوئی نام تے نہیں سونے دی زبان تے آیا میرا تے نبی قضیہ اتفاقیہ بان جائے بولا نو ہوتے حکمتیں حکمت پیت میں کھولنا جہا کسی تر اگے اج تک کھولیا بول دیا یہ حدیث ہوئی حدیث لکھی جواہر النصوص کتاب امام ابدل غنی نہ بول سی شرح ہے فصوصل حکم کی الحکم حکم شریف شیخ اکبر ایک گل لکھی اس دے تحت امام عبدالغنی نابل سیہ حدیث لیان دی تے پھر معنی بیان کیتا ہے پہلے ہونو گل بیان کرنا جنہی فسوس الحکم فسوس الحکم وہ کتاب جنہی ساڑھا تاج دار گول اللہ علی سب کن پردہ پڑھ پڑھاندہ پڑھ سمجھ دے بھی ہوئی تھا یا پھر انہ دا کوئی خاص خلیفہ میرا پیر امام شاہ برگا امام اللہ علیہ سرکار برگا آپ پڑھتے پڑھا سن وہاں تو بعد سمجھنے والے رہے ہی کو ارب چمک سونے وہ باقی گل کی لکھی ہے شاخ اکبر گل نہیں لکھی آپ فرماند کہ سڈے تک کشف نال گل کھلی ایک وقت آئے گا روئے زمین دو نبی پاک دی شریعت نو جانا والے سارے ختم ہو جت نالے ختم ہو جائے ایک بندہ چین اچھ پیدا ہو پہلا پتر حضرت آدم علیہ السلام دا شیش علیہ السلام وہ نبی سن وہ نبی نہیں ہو گے لیکن سفت اخلاق شانہ جھلک انہی ادھر ہونی اکس پرتو ہو گے شیش کا مانا ہوں جی میں آپ کہ اللہ بخش نام اس بزرگ کا ہونا جہا ملک چین ساری دنیا دا علم گا صرف آخری اور لکھا کہ بچے جمع دا سلسلہ ختم ہو جانا اس لیے کوئی بچہ نہیں اس تو بعد پیدا ہو جب وہ پیدا ہونے گا اس تو بعد کوئی پتر نہیں پیدا ہونا وہ آخری پتر ہونا ادھر ابتدائی پتر ادھر آخری پتر یہ مناسبت وہ دا نبی تھی یہ شرح عالم ہونا فرمایا آگو ہوں یہ واقعہ انہیں بیان کر دیا امام عبدل غنی نبول سیرتی اللہ تعالی نو جواہر ان میں آگے لکھ رہے ہیں کہ جا حدیث, حدیث چاہیے اتلب اطلب العلمہ فرمایا یہ رمز اور اشارہ اسی کی طرف ہے جب ہر طرف سے دین مک جائے گا تو ایک کو لینا پڑنا مک گئے کہ سوا دے آدم دیچے چلنے پوری دنیا جہالت چنی ہے مسیت چ نہ کھین باہر کھیل مسیح چیتر ہی کھانے یا نا چیز کو میں ہزور جو نو ساری زندگی کانگنا سمجھ نہیں آئی چیٹی دپے کار بیٹھے چیز انہوں نو انشاءاللہ شاء اللہ کھول کے دس دیا میں کسی فکی مولوی کا فائدیافتا نہیں اللہ دے اللہ nice. دل میں کسی فکیر اللہ کے فکیر دی نظر پا د پتہ نہیں کھول کی کی نے بندہ سوچ نہیں سکتا لیکن ایک نالے بھی گل جیسا فکیر کا بن جمنا ہو سکتا یعنی میں جا کے گیا تو بن گیا نہ دین دی میں دین دی گیرت رکھی میرے کیوں پیت کھولتے ہکے پکے ہوتے ہیں سارے بے کیوں کھولتے واسطے میرے اندر ایک غیرت رب رکھی میں جا دی نبی تدھر ادھر بنتا ہے نا میں یار جہل مر جا میں اندر علم نہیں لے سکتا میں استاد بناوا میرا دل نہیں گوالا کرتا جڑا میرے مستفا دے خلاف ہوئے میں استاد بناوا مر جاگا ٹھیک ہے تینوں آخا گا بس جا میں لے آدھی گیرت رکھنا تو غیرت والے دل میں ایسا چلنے تینوں وہ دیاں گے جڑا کسی نہیں دتا میں اللہ دے فضل تیمیہ نو پھاڑ لوا تو انہوں نے کس کرنا میں اپنے کئیوں پڑ لوا ان میں پڑ لاپیا میں کسم خدا دی کر کے جوڑے پاک سدکا ربلاس شریف ایسی گل ہے جی ماما کو لب ہے یہ نہ بھائی مانا چھے کو یہ ہو سکتا ہے کسے امام کول ہی نہ لبے ہاں یہ بھی یہ بھی ہوں میںزمایا ہے کسی بھی, بھی آج آج او او کسے نہیں لکھی تو وہ بھی آ جی اجلانہ ندی نے ایک نقتا سمجھایا لیکن اتنے بیان کرنے والے گواہ بیٹھے وہ کسی تھانے نہیں کھا سکتے لکھا ہوا لیکن رب نے اتنے بیٹھے میں انہوں مشورہ دینا جڑے غیرت کٹ کے اندروں اے اے اے آخری قسم خدا کی جی نا یعنی دینی گرفت میرے ہوئے گرفت جہی او بندے کی ٹھیک ہو جاتی جاؤ فارسک فاجر استاد ہوے ایمان استاد ہوے بد مذہب استاد ہوے جب جائے گا دے دینی گرفت رہ جائے میرے وقت دے ضرور گرفت کمزوری آ جی کیوں آخر استاد ہو رہی کی کچھ آخ ہو گئی ٹھلی ہو گئی لب ہو گئی تو مرجا قسم ڈیلیا کھ نہیں دیں آپ گئی لے ایک منٹ دس تیرہ ہوگی دشمن اندر کول تیرا سجن جا کے پوے روزانہ جا کے گوڈے منہ مار کے پوے تبارا کریں گا رب میں گوارا کرے کمال کرے صدر کا ایک ذریعہ ہے شرے صدر سینے کھل جان آن پڑیاں پہ پڑی سچی دس میں اول تو آخر تک تینوں جو کچھ سنایا پگ بنا دی تو میں بنے میں بنے دا پھودو ہی سر جاندی جانے شہری تھی ایم ترلا ہوں میں جانے گلا میں میرے کو لکیا میں سارے بھی یہ میں باہر سمجھنا میرے تو رب کلمی ایڈا کر چڑیا جن تکھے گا نا یہ فلانا بڑا ہی اس وقت کا شاخل اسلام ہے میں انہوں نے باہر سمجھا تکھے گا بڑا واگن مفتی بٹھا میں ان بال سمجھے بچارا بانٹے کھیل دے کر رکھتے کوئی ہے گل کرنے والی کل کا میم سانو سمجھتے ہی کھائی اوا اعظم میں پھر انہوں پولی کے منہ والی جواب دے چینا سر گھر گل یہ تسی سوا اعظم ہو گے اپنے نیت مراد ج مرضی میں سمجھی بیٹھا بھی سوا دے آدم کی ہوتا سوا بھی کوئی آدم سمجھ لگی حق کھلے تے حق کھلے رب دیر سواد بھائی نے میرے ساتھ ساتھ پڑھے پڑھے آشا میں اللہ نظرے بدھ تو بچا نظر آمین بد تو بچا آمین آمین اور میں پورے وسوک پیا پیانا حکیم اسلام ہے جس جسلام راج کھول میرا بھرا غیرت دورا بورا سر تو پیران سے بھریا مجال شریعت مستفا خلاف ادھر ادھر کوئی گل گوارا شک نہیں بنا بھی نہیں بنایا کسی ختما کھان تفے ہوتا ہی کوئی رب آخیا لے تیرے رات وہ کھول چڑھنے پتا نہیں رب کو کہ میں ہی کو نہیں رب کو لین دے چج ساڈے کو سیکھا ایمان ربرے نہ دے موڑا کی موہرے مورے کھولتے ہیں دربار چل لے کو ہونا کولم بدھو کوس علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے کن روڑے جہے وڈے شہر تے ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے سونے نبی دی زبان پاک لے میرا دل قسم خدا کرنا تھوڑا بھی سال پہلو دل سی میرا نبی حکمت بول رہا چین کا جڑا لفظ آیا ہے کوئی بہت ضرور ہے لگا پھریاں دل چ لگا پھر چلو کدی تو سمجھا دے دا دل ہے سال کتاب کھولی کچ لکھا پھر نارا کدیا چشتی نے گل بن گئی اپنے رات کھول دس سواد نہیں آئے پیسے واپس لیکن نراشواد آزم ہونا کوبدل چی چشتی بنیا پتا عبدل امید خانے والا کچ وی سروار آزم کے خلاف او میں کیا چگڑا سپت شکر پاڑے تو میں بہ گیا ستان سال سات سال بات لکھیا لے جائے گا انہیں آن چپ کرا نہیں چکل جان تیرے ورگے جوڑے پاک صدقہ میں اپنی اڈیٹ کے ہم کلام ہوشرفری آئے تو وہ آخر چہ کہ اٹھ ہم چشتی صاحب کہتے ہیں علماء کو ساتھ لے کر چلے کی لے کر ساتھ لے کر میں چلتا لیکن کی یہ بماریاں ہی ایڈیا نے جی یہ لال لے کے چلنا میں چلنے جو کری رو چی تو میرا بھی بتھیرا کرگڑے کھنے میرے رب سونے نے مدینے والے بھی کرم نوازی کرنے والی میں سب پیا فکیر مدینے مدینے والے فیض دیتا ہے جڑا کے مدینے والا فائد نہیں دانوں ایمان کر کے آنا میرا نبی او فائد دون جی ظاہری ہزار دے نہیں دے صرف صحبت نہیں دے صحابی نہیں بن سکتا باقی سب فیل جاری ہے عقیدہ نہ رکھو سورا سور اس عقیدے کے خلاف جی کوئی دلیل پیش کرنا چاہے نا اورے بس ہمارا آپ کچھ دڈیا اکان تو ادھر ادھر ہوئے باقی اونی ساری گھر میں کتاب پڑھ کے آخیا نا رب عقیدہ بنایا مدین والے واسطے بنایا جسے مسلمان کیتا اس پہلو میں کافر سیدھی گلبیاں بن کے آیا کافر سام بئیمان سا منافق سا کوئی پت جاہل سن سب کچھ آ میں لبایا کا کھانا لیکن جسے اس کرم نوازی کی کیتا... سارا کچھ دے چڑیا عقیدے عقید دی عقیدے والی گل اسپا دیتی ہے کہ چشتی دی عقیدہ میں پڑھیا نہیں منتو آ جا سمجھ آ جل بھی پر سونے میں سرکار میں سننا نہیں سنتا ہاں جا دے خلاف بولیا تھا بوکتا پیا بوکی جا کتیا وہ بھی پڑتے ہیں وہ بھی پڑتے نہیں آسان بوکتے ایمان میرے نبی وسلم نے فرمایا سبحان کتے نے قرآن پٹھا کیس پٹھی کی میرا میرا ایک موضوع ہے سارے واسطے دعوت ہے اشد ضروری ہے سننا نماز میں حضوری کلب کمانا موضوع کا بے موجود ہے اس اگلے حصے چ نا تک شاید سنو گے وہ قرآن ایک نظریہ یہ ہے قرآن و حدیث پڑھو اور عقیدہ بناؤ ایک یہ ہے عقیدہ بزرگوں سے حاصل کرو پھر قرآن حدیث پڑھو نہیں سمجھ اللہ ایک کے نظریہ ہے قرآن و حدیث پڑھو اور عقیدہ بناؤ ایمان بناؤ ایک, ایک یہ ہے عقیدہ حاصل کرو بزرگوں سے پھر قرآن و حدیث پڑھو سن ہدایت والوں کا نظریہ اہل سنت کا نظریہ اصلاف امت کا نظریہ وہ یہ ہے کہ پہلے لو بعد میں پڑھو کیوں جڑا جڑا پہلوں رکھی بیٹھا ہے وہ کسے کو لیا انہیں کسے کو لیا میرے علی نے اپنے پیر کو لیا انہیں, انہیں, انہیں اپنے تو انہیں اپنے تو انہیں اپنے تو اس سونے نبی تک پہنچے یہ سینا بر سی نافوز اتے کسی وجی دی, دی فہم نے خطا کی بنا اے دلالت والے گمراہ و نسارا کا طریقہ ہے صحیح حدیث ابن ماجہ شریف وہ پھر اتے میں بیان کی مکمل دے وہ سنی ایک در ہور دال پھر ہونی بہت بہت کچھ سنی سبحان اللہ لیکن اس وقت واسطے صرف کافی کہ اس حدیث مبارک میں حضرت سیدنا عبداللہ بن جندل ہے پتنی صاحب جندوب بن جند بن عبداللہ کیا نام ہے آپ فرماتے ہیں سن چور چور ہزا نو امر لڑکے جنے ہوں سحاب کرام سن دو قسم کے ایک سن نو امر ایک سن بزرگ ایک سن مستفا تو پرانے فائد لین والے ایک نم نمے فائد لین آئے فرمانے نے چھوڑ چھٹکر سا نا تلم نل ای توجہ عالم نل ایمان علم نل قرآن پہلو امان دے سا پھر قرآن سیکھتے بھاؤ کنا ہے ہر کسی نے آنا ہے قرآن پڑھو حدیث پڑھو آپ ہی پڑھو کا سکولی کتا بھی یہ دعوت دے گا کیونکہ یہ گمراہی کی بنیاد ہے امام عبد الغنی نابل رضی اللہ تعالیٰ نو الحدی ختم ندی میں فرماتے ہیں فرمایا یہود اور مسلمانوں میں یہ فرق ہے کہ یہودی اپنا دین اپنا دین لیتے ہیں کتابوں سے اور جو یہ مسلمان ہیں یہ دین لیتے ہیں بزرگوں کے سینوں سے وہ اسی وجہ سے گمراہ برباد ہوئے اور یہ اسی وجہ سے محفوظ چلے <سلام> سمجھ آئی فرمایا انہیں بدلیا کتاب کیوں کتاباں تک محدود سی کتاباں بدلیا دین بدل گیا سڈا کتاباں تک محدود نہیں میں کاج مولانا نظیر صاحب نکتا سمجھایا انکر وہ تنزیل واستے جمع اس واسطے کہ فرشتے لے کے تو اگرچہ تنزیل حقیقت میں اس کا کام ہے لیکن اسباب وسائل میں یہ بھی ساتھ ہیں تو تنزیل کی نسبت ان کی طرف ہے ہوتی ہے قرآن میں ہے کیون قرآن پاک نازال بحر روح الامین وہ بھی بار حق ہے آہ آہ> یہ بھی بار <آہ> ہوں یہ <آہ> <آہ> کیوں رکھی جمع د رب تیک کے تو فرمان نہ ہنو نزل نہ ذکر لہو لہا فضون اچھا اس نے محافظ ہے اصا کیوں آ کے اچھا محافظ ہے اشارہ اس سے گل چاہیے کہ اللہ کے ولی کامل یہ ہوتے ہیں مظاہر ظاہر وہ ہے مظہر اے نے مظہر وہ اپنی شانظاہراہر سوا کیونکہ انہیں حفاظت کرنی ہے نا مظاہر حفاظت انہیں حقیقت ہے بنا ہی سمجھ لگی لیکن یہ کام تے باز بات کی تلادے نے رکھنے کا اے اصا جاری رکھنا نبوت کا یہ جو جاری رہنا کول نبوت دا ہے کسی کو سونے نبی, نبی نا سچے خواب جڑے نے یہ چھیالیس وائس ہے نبوت کا ہے آتا ہے کہ نہیں یہ سونے اتنے والے اشارہ سچے خواب جڑے ہوں نا سچے جڑے ہوں نا فقیر اللہ دل ہوں سچے کوئی خواب دیکھ بلکہ سونے نا تے یہ کام ہوتا ہے جو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں بیداری میں دیکھتے ہیں سمحان اللہ، سمحان تو یہ عقیدہ اوتھوں بنا یہ منافقت تے, کفر تے بربادی دی علامت لوگ آکھنا ترجمے پڑھو آپ سمجھو آپ سمجھے کتے دا لوکا دا بیڑا جانا کرنا چاہیے جڑا آزرگان تو لو میرے آلہ حضرت ماں میں سننا تو جنہ سارے بزرگ سنو ترجمہ لکھیا قرآن پاک دا انہاں دفاع لکھیا حملہ کسے ہے ادھر ادھر ڈنڈی ماری ہے ترجمے ایسے بزرگ اٹھیا انہیں آخیا یار کی کریے ہوں انام اور اس جویں علم کلام نکلا ساڈا علم کلام دفاعی علم ہے حضرت ہاں جی جس لے بد مذہبان کے کلام کیتی ہے انہاں دی مجبوری بن گئی ہون کرنی پینی نہیں تے اس دے تحت آئے۔ ورنہ ہاشا وک اللہ توبہ توبہ توبہ یہ تے گمرہی دی بنیاد دے آکھنا ترجمے پڑو منجی پیڑی ٹھوکنے واسطے تر کھان چاہی دا دین دین دی گل جڑی اون سمجھن اٹھ پاوے منجی ٹکانا بول تم پڑی پڑھی کے میں ٹھوکی تھی آپ لگی پھر جڑی چوڑ ٹھوک دیں تو او پھر ایک جڑی ہے وہ جائے گی لالا موسا تھی کراچی ایے ہوا کھڑا جنبر نیل یہ ہوئی نیچا میں کتابیں بڑی چل رہا میں ترجیح رکھی کڑا لا تو لا لو پتھرا واپی کر لینا اوترا نی ملا خطرہ ایمان اٹھارہ اٹھارہ سال پندرہ پندرہ سال استادوں کو لوگ فنون در لان علم سیکھ لیا ہونا عمل کتوں سیکھیے کیوں جو چیزاں نے دو ایک ہے علم علم والے ہوتے ہیں عمل والے بھی ہوتے ہیں بڑے گھٹ ہوتے دینے جنہ کو لب جان میرے امام شاہ ورگے مہر بہت نہیں ہوں میں بول مولوی کریمہ پڑھا سکتا جنہ مرد شاہ کھلو دیس ہوئے در صفا سخاوت درما دما بخی سخاوت بڑی اچھی چیز بخیلی بڑی پیڑی شہر ہے کریما سارے شیر پڑھا دے درج مارا دے دا جی مطلب سارے کھول دے گا لیکن سچی جی جہاوت کر سارے بخیل ہونا اویش مح... گل, گل بڑی ہے مشہور مولانا مولانا ابدل کفور صاحب ہزارویں مرہوم مرحوم آپ دائک سی نات آپ کدھر جلسے دے گئے نات خان اٹھیا پہ پرتابیاں نات خان لا ہی جاپے جا ہوں جا، تمہیں پتہ ہی ہے نال رہتے رہ نے اے دس نہ منوی آت خان میں سنایا سی شمس تین چمس مولانا نہ پوچھا یار اے دس اجب تے عجیب کا فرق ہوں کی میرے ورگا نہ تے تو ہود والا مبی تک کرے ادب اے ہے عجیب <تصفح> <تصفح> <تصفح> oh, oh, تو ہوگا موڑ بھی تو ہو سکی آ جب تین اصل میں کھڑا مڑ سارا کچھ میرے کو میں تین پہلو آخیا میں مجھے پیڑیاں ٹھوکنا ایمان نہ 감이... سویا جی فکیر کو سخاوت اندی سا چڑھ د بھی بھوکا بہ رہ گتے اگلے نو گا تو لیلا میری خیر ہے مبارل مبارل در صفت توازو در مذمت تکبر مولوی پڑھا سکتا ہے کرا نہیں سکتا جی آج کی دیواری آنی ہے مولوی بھی سب کو وا متکر ہونا پہ جا بڑا شکل ادیس ہوبر پیڑا پڑھا ساکتا ہے. توازو اچھی پڑھا سکتا تو جان نہ آپ نہیں چھڑا سکتا ناگلے دی توازو نہ آپ کر سکتا ناگلے زو کس آپ برابر ہوتبے یا آپ تو چھوٹا نال نیاز مندی ورتیے بنتی کیوں آپ تو وڈے اگے دے سارے چک پے استاد بھی کرنی ہیں سوکھیاں نے استاد شگرد دی کرے سوبت بہ جانا تو او جتی شگرد دی سیدی کر کے تینوں قسم خدا بھی کر کے آنا دل چد دی جتی دی توہین ہو گئی میرا کمینے کا ہاتھ لگ گیا بے اور میرے کو بتھی میں ایسے موضوع نو تے واقعات پیش کر سنا سویر ہو جا لیکن این گل تین سمجھا دیتی انو نال دا ہے ہوں ایمان دستادری سا بھی پاگ والے یہ لیا. جتیاں سیدیاں کر جان اپنیاں دے سور ہاتھ ملا جراسیم لگ کوئی نسل ہوئی یہ اس لانتی کو پلندے نے پلندے تو تاں کر کے اے میرے مصطفیٰ صحابہ فرمان دینا صحیح حدیث میں وخان ساکھنا آپ فرمان دینا سا حضور پاک تو دو چیزیں سکھ دے سا ایک علم سکھ دے سا ایک علم تے عمل سکھ دے سا تا کر کے علم جے کلہ سکھ دے تے حک دے ہارے چھو سکھ دے پورا قرآنی مقالعین دے پر عمل دی نگال جو نال ہندی سی اٹھان سالہیں چھ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر یا, یا حضرت عمر بن خط نبی پاک تو سورت بکرا پڑی کیوں پہلی تے ایک پڑھنی سیکھنا دس دن لگ جانے اٹھان سال سورت اتنے بال سڈا ایک سال پورا قرآن پی جی پیتا یہ مولبی کو پیتی کھڑا فقیر کول نہیں پی سکتا ہاں جی فکیر تے وقت لگ جائے ہوں سمجھ آئی کھا کام اسلام سیکھنا جہا سور ہے مشیت نپی کھڑا چڑیا کھڑا ممبر دے کتاب جما ہو رہا آتر مرو مہربانی اربی خطبہ پڑھاؤ لوگ کری تربل چربل شروع کر دینا چربل والی آ چربل مقابل پھر بسوں گل باہر نہ چھڑا یا کرنا سو پک ادھر نہ ہو سن کے ان شاء اللہ ہوگا کسی کا پٹھا نہیں گا گی بیڑا تارے گا نہیں تو ڈوبے گا بھی نہیں ادھر ہوا تو ڈوبے گا ضرور ڈوبے گا بیمار نال جنیا گلا میں کیتی بیٹھا یہ ساریا تارن والی ڈوبن والی کوئی ایک مائی کا لال آ کے ڈوبن والی چیشتی گل کر گیا دفاع گل یہ سونے دفاع اگر کوئی بنے نا نہ بنے لیکن دفاع موافقت جی کوئی ہوئے تو ہے. آلہ حضرت دلالت سے بچا رہے ہیں یہ تو سراپا دلالت نہیں چلو آ گئی گل کے لئے ہونے آڑ موزود پہلے ہی چڑیا پیا <سلام> رکھ سبحان سبحان سبحان او او سبحان او لا, لا انگریز لاگری دفاع اٹھے دفاع واسطے نہیں نارا غیر سیاسی دے لا ہا کے مائلہ انگریز والا ہے کر کے ہر حکومت کے ساتھ اتفاق ہے حضرت نے کسی کوال اتفاق نہیں گل آ گلہ ہے یہ سمجھا ہی دینا امام شارستانی نے کتاب الملل مل حل میں لکھا کس نے پانچویں صدی کے کتاب کا نام کیا ہے الہل اسلام تو خارج جڑے ہیں انہوں نہل شمار کرتے ہیں اسلام والے جڑے یعنی اسلام کا دعوی رکھنے والے انہوں نے مل شمار کرتے تا مر ال اس کتاب میں اسلام سے باہر جو لوگ ہیں پھر کے جمایں دا بھی بیاہ ہے اسلام کے رکھ والے ان بھی ہے او بن گیا ال مل ملت نحلت میں یہی فرق کرتے کلام والے ہوں تو میں خیر آپ لکھتے ہیں سیاست دو قسم ہے ایک ظاہری ایک بات نہیں ملک چلانا جگ چلا سیاست اے حکومت دی. ایک سیاست بات نہیں ہے، وہ اپنے نفس نردی نو, نو چلا اپنے آپ کی چلا رب کہ آخر من مار جا من مارنا جسل رب دی مردی مان اور کی مرضی من چلتا آپ مرد ہو تو ایک ہو گیا جگ دے فتنے مارنے جگ دے فساد مارنے وہ سیاست ظہری ہے ایک نفس دے فساد مارنے اے سیاست بات نہیں اے فقرادہ کم میں اے حکمادہ کم میں سمجھیں فقیر مان مار دینے اسلام دے حاکم فتنے فساد مونج کوٹ رکھ دینے بے شاک بے شاک بے شک, بے شک. امام شارستانی ہی فرماتے ہیں سیاست دو قسموں کی ظاہری تھے باستنی. فرمایا ظاہری تھی انجیل میں سیاست تھی قرآن میں دونوں ایڈے ساتھے لفظ ہیں ایڈے اور گلیں ایڈے سادے لفظ ہیں جن فضل ربی نہیں آخیں گے اور کیا آ مول بھی اپنے شگا نہیں سمجھا سکتے میں آیا جب کھڑے ہوتے جنہیں کھانے چل بہی نہیں جی میں چشتی تو فاڑ کے نہ کھوپڑی نچوار ہی چڑھتا اور بیان کیتی ہے نا تو تیے مرضی بیان کریں گے کر سکیں سیاست بھائی دو چیشتی کتاب کا تین باوے نہ آئے لیکن این گل ضرور ہے انشاءاللہ شاء گل سمجھ آ گئی ہے سیاست دو سیاست دہری ہوں بھائی جاگ جا فتنے فساد ساریا شتانیاں دی موج کوٹ کے رکھنی رب دی مرضی کے وہ بن گئی سیاست زہری نفس کی موج کٹنی بسری ہو گئی وہ ظاہری ہو گئی ہے دو ملا لو پہلے تو سیاست ظاہری سی انجیلچ بات نہیں سی صرف اخلاقیات کا سبق تھا مواض تھے نصیحت کی باتیں تھی بس قرآن میں دونوں سبحان سبحان سبحان اللہ مثلا رب فرماندہ جان کا بدلہ جان نک کا بدلا نک کان کا بدلا کن چور دات یہ یہ اکربا و و اور اور جگہ. اے اور جگہ اللہ اگر ادھر بندہ گیا پیا مر چنا پھرا میں چال ہزار مسلمان چال ہزار چڑ دسلمان مسلمان جات کو رب ہے خون کے بدلے خون میں تمہارے لیے زندگی آئے, آئے وہ حاکموں سے کہہ رہا ہے تو سائن نہ سمجھنا خون مٹیا جی کیوں ایک جب ویکنگ باقی آخ گے بھی مارنا نہیں تے آپ بھی گئے آپ بھی گئے آٹی زندگی سیاست دے, مقتول دے, مقتول دے وارث مکتو مر مرگ ہے انہ دے, دے, ماف تقوی دے بہتا قریب سمجھ نہیں لگی آئے جو کھڑے بوے سے آتے ہیں یار معافی یار غلطی ہو گئی ہے بوئے تے بھی جافی جا منگنے آفی تو بھی چ وہ حق مارن <rence Strangeaut> ہی ظاہری ایک بات نہیں ہے کیڑے نہیں <laughs> <سا <haft> <سا <this> جی, <ım999> جی آخے دونوں نہیں تاہ کافر جی آخے ایک نہیں کیوں دون تو قرآن ہوں او پھیری مارے پھیری مار دا منافق لوگ بڑی بڑیا فیری مارتے ہاں جی خصوصاً بچارے اس بندے کو جن فضل رب شامل نہیں وہ مسلا بن جا وہ جنابے ا سیاست جی آ جڑی ووٹاں براد اتنے ہوں تیرے پریشانی بن گئی ساڑے کون میں ہوں دور کر لینا ویكھییاں وٹ جائے پریشان جڑے یہ آخا کر کے مناف کر دیا گلا کر لیے پچھانے جو یہ ہوتی ہے نا یہ پجبی چند پی جی تہذیب دفظ بولنے ہونے تو شرارت یہ سیاست نہیں سیاست نہیں تھی آپ یہ آخیا کرو اسے غیر شرارتی سمجھ نہیں لگی یا چلو کہہ لیا کرو گر جمہوری کی کیا کرو یہ خیر آ سونے کے چنگا لفظ چڑھ دن ویس کے چنگا لفظ چڑھ دن مثالاں دینا دو چار ادھر ویخ नमाज वो आतेने वेखो जी सियासत आ जा वेखो क्या सियासत की करते हैं ईमान जे नमाज ब करते हैं बड़े बड़े बंद शतान बंद नमाज पढ़ते पढ़ते तू वेगा भाभी भी नमाज पढ़ते हैं शीए भी पढ़ते हैं बड़े बड़े बेईमान लोग पढ़ते हैं जिनाईमान समझते ने भी पढ़ते हैं नमाज तो चंगी है ना पर करते भैड़े भी हैं हम पता की आ آپ ایک جماعت بنائیے میں مشورہ دن اہل سنت میں جماعت کی کال بے نمازی تاریخ اگر تک کوئی اتراض کرے جانتے بے نمازی کوئی ساری یہ مراد آ بھی مراد بے نمازی نہیں نبازی نہیں وہ جی وہ پڑھتے گل تو ٹھیک ہے کہ نہیں جواب تو صحیح ہے نا بھائی ادا دی نہیں یہ جواب ٹھیک ہے نا نکاح سارے کر د فدو نے منے نے امیر جنہی رب مت ماری وہ نہ خدا جوگا نہ دنیا جوگا باندر جا باندر جی میں مردی نشائی بہا قسم خدا کر کے تو کار نکاح سارے کرتے بےمان شتان لوگ بھی نکاح کر کے کر دیں بالکل آپ پتہ کی کریے ایک تحریک کیوں؟, کیوں کہ نکاح کا کام برے لوگوں نے پکڑ لیا اب ہم ایک تحریک بنائیں گے مسلمانوں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی عالمی تحریک خالے بے نکاحی <laughs> اسلام تو مگر یہ فدم ساریا نبی بدن نہ کرو سڈا نبی بڑی اکلا ہاتھ جوڑنا یار میں ہاتھ جوڑنا یار کو میرے ہاتھ دیکھ لو یار آخو جو وڈ دو وڈو جان دیا پر ایک مسلمان آخنا چڑ دے نبی بےستتی بڑی آخر یار محمد پاک دتی نے محمد اوی سن یار کھتا سڈا ہی مانگ کو جیون جو کا چڑھ دیا ویک میں ہاتھ جوڑی مر جا ڈب کے نئی پانی چھونی چ لب دے بتھیرے یا گل کا توڑ لیا میرے مسلمان کرو میں کافر لگا پھر جی مینو مسلمان کرونا کا فر آفر بتا مین بلا باللہ ور بتہ ہم کافر بھی ہیں اگلے دن میں گل میرے میرا بیلی بچا دیتا کہتا تو ابھی پریشان ہو گیا بھی ہوں یہ گل کھول تھی آکی جانے میں آگا میں پکا کافر بند مننا پہ انکار کرنا پہ مومن بنتا کلے سارے مانتے ہیں سب کو مانتے کوئی مومن نہیں جڑا آ دا حق ہے وہ جن من دا حق ہے ان مانتے رلاوے گا مومن ورنہ نہیں قرآن پاک نے رایا اللہ پ ہے جی سرکش فراؤن نے میرے مقابلے چل جا بندہ ان کرے کفر میں رب رومی ہوں اتوں پتا لگ گیا سکلیاں کا یہ آدھے یہ پتا کی آدھے یہ آدھے ایمان مانتے ہیں برطانیہ <سؤال> بھی مانے امریکہ بھی مننے بھی مانے سارا کچھ ماننے کچھ نہیں عام لفظ چلتا ہونا کہ نہیں چلتا مشرق سورا سورے مومن بل جا آ مننے ماننے سمجھ کافر مشرق ہے جڑا آ کے سارے نہیں مانتے وہ بھی لانتی مشرک کافر جا من والے جن مننا وہ جنوب نہیں ماننا سکول تجربی پڑھائی نہیں وا سکنا یہ ونڈ ہوئی کلی ہوئی ایپ کے ما <سلام> <سلام> <لا حلو سلام> اور فرنگی آیا دوجے منو بچا بیگن والا ان شاء اللہ پیر بھی آکھے گا الحمدللہ اللہ ڈبل کر گیا منڈا تو آ کرو انشاء اللہ لگن والا خدا آئی <سؤال> خدا کے. انگریزی قانون خدا دے مقابلے چن انگریزی حکومتوں دے احکام رب دے مقابلے چن کے موافق ہیں؟ مقابلے چافق ہو گیا کہ جزوی اتفاق کسی جگہ ہو جائے وہ تو اتفاق ہے ویسے ہی وہاں پر تواتو بھی مقصود نہیں تواتو ہی نہیں ہے وہاں پر کس اتفاق بھی نہیں ہے ایو ہو گیا اور سمجھ نہیں لگی نہ سارے پسے کھڑے میرے کو کتاب تھی ملکہ وکٹوریا اور منشی ابدل کریم کے من لو تو آدھا مسجد میں بنا دا مسلے میں بنا دیا گا منس بنے من تو تجدہ کرے جی نہ جی نہ کرے ہو جا پولی <laughs> پولی بنا یہ <laughs> نماز دے دشمن سی اج مسلے بنا بنا کے دکھا شا فلان مسیحت بالکل فیکٹری پورا مسیح کا کام کرے مال سارا مال مسجد کے لیے تیار کر رہی ہے منشی عبدل کریم ملکہ وکٹوریا کا خاص ملازم گھر کا محمد بخش اس کا گھر کا خاص ملازم نا پہ دس دن یہ حافظ قرآن سی عبدل کریم ملکا وکٹوریا کی بات کر رہا ہوں برطانیہ کا دور اول جس دور کے اندر اس نے جی ہندوستان اور عرب اور پوری دنیا پر اس نے حکومت کی تھی اس وکٹوریا گشتی دے گل پیا کرنا اس گشتی دے دور دے اندر اس دا گھریلو ملازم خاص حافظ قرآن ہے داڑھی پوری ہے پگ پوری انج سرتے آ کپڑا جوڑا ویکھے گا انج لگے گا زمانے دا خواجہ غلام فرید بیٹھ محمد بخش اسی طرح پگ چی نہیں ہونا وہ او پگ بن کا جڑا اس محمد بخش ہے بھی بریلوی محمد بخش نہ پہ اللہ کیونکہ تے تو, تو آشک حمیدر آپ گے سنوں پتہ نام منافع رکھ لے ابد اللہ نام سی ریث فریسل ہے اللہ دا بندہ نام ہے دسو ہے شتان کا بندہ ہے کہ نام حضور دے پا نماز ہزور د پچھوں پڑتا ہزور کی گھر میرے حدر صاحب چھوٹے فرمانے نے جیو آدھا نسیبا والیا چہرہ ہزور آ فرمان آ فرمان میں کھوتے دا پوترا دا کی کڑانے پتا ہی فرمادن دن یہ دس ابد اللہ می تکیا سی منافک رہی رہی سن منافک نہیں وہ آ فرما دن وڈا خوش ہویا ہوا میں میرے او ویسد سارے ابوجا نے بھی ویخیا پر منیا تو سیکھی کہ یار جی ماں باقی گل وہی ہے جیتا فکیر بری گل کرتے آ جاؤں نے نویر کیتی کی میں کہ دونوں حضرت متوسمین میں سے ہیں نہیں پتا نہیں متوسم کی ہوتا متوسم ہوے ہو یا متفرس ہو ظاہری علامات کو دیکھ کر اللہ کے نور سے راز تک پہنچ جاتا سبحان اتقو فراست الموں میں متوسم وسمن اس مشتق سموب سے یا مشتق ہے علامت ہے کہتے ہیں فلان کہتے ہیں یہ لے کے ٹور خا بچارے مول بی پڑھتے رہے اس تو اگا مجالج کسی تھانے استعمال کر لینا اتے لکھا وسم ہے کہ سم چلو متوسم نشانی چوہا ویخیا سور و آسمان زمین و پانی ہے۔ درخت دیکھے ہر چیز ویک کے آیات الہیہ نشانیاں رب دیا پہ ادھر فراست مومن فیل نہ ہوئی بے نور اللہ نشانیاں سب دیکھتے ہیں لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے نشانیاں سارے ہی دیکھ لینے بنا وہ علامات علامات سارے ویکن گے پر اللہ کے نور کے ساتھ رم سے حقیقت کا راز پانا یہ فکیر دیکھا وہی ہی نے کام وہی مومے نے انہیں ویخنا ویخ کے اندرو رب کا نور ہے رب دور نہ پا ل دیکھنا خدائی ہے دیکھ سارے پر رب دے اس خدا ہی نو بیک کے لب دائی دے دے بندے پاؤں جلتا سمجھ آئی کہ نہیں وہ آم کمائے اسلام کی آخر نے ایک کلے حکیم ایک اسلام دے حکیم کلے حکیم تے آٹھے نبز والے یہ کلے حکیم آخ. اسلام کے سوائے فکرا سوفیا اولیاء اللہ کے اور کوئی آ گئی سمجھ کے نہیں ہے لا اے لگی اے لگی اے لگی او لا ہا کے مولی پیر سارے حکومت او دالی رکھی پگ خا جا گلام فرید بنتا ہے لگتا ہے پیا و ملکا وکٹوریا دا گھر کا مولوی سمجھتے ہیں انگریزی تہذیب کس کو کہتے ہیں انگریزی تعلیم کب مسلمان ہو جاتی ہے کب کافر ہو جاتی ہے ستن پو آ لو کڑتا پوا لو پگ رکھا لو, یا ٹوپی پوا لو پانچ وقتی نماز پڑھا لو سکول مسلمان ہو گیا سکول مسلمان, مسلمان, مسلمان ہو گیا مسلمان ہو گیا ملکہ وکٹوریا گھر دا انگریز رو کی اگر انگریز مخالف ہے تمہاری داڑھی کا تو گھر کیوں رکھائی سو مول نہیں उथे तो होना ही दाड़ी मुश मुन्ना चाहिए सी पेंट होनी चाहिए सलवार कमीश आ पग ने अज् देे मुसलिन अग लग जाती उटोरिया क्यों नहीं लगी दसो लग मुसले अग सकूली नहीं लगती तो क्यों नहीं लगी किताब बाजार च ली मलका विक्टोरिया और मुंशी अब्दुल करीम लै सकते जी کتاب ملتی ہے فوٹو بچ موجود مد. اور اور بھی مزے کی گل ہے کہ وہ تلوار بھی دتی سی توحفے سانو چاکو رکھ دار تلوار دیتی کنوی نکنوں دتی آجہ دوسو یہ مطلب یہ دال دا کالا کالا سمجھ لیا آپ نہیں سمجھیا ویر صرف ایک گل کا اکبر بادی سے پوچھا کسی نے حضرت یہ انگریز ہمارے دین کے دشمن انہیں چھڑی چھ کھڑا اوتے جا جڑے جی وہ چرچ نے کھوتے انوے رد وڑتے ہی کوئی انہیں آخیا پھر کا دشمن ہے انہیں آخیا صرف ایک گل کا دشمن ہے پدرم سلطان بوت جا نظریہ مسلمانوں کھڑا ہے کہ حکومت کا حق دنیا پر صرف اسلام کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں موسیقی موسیقی موسیقی موسیقی صرف دشمن ہے. چو پلا دے ہو ایک کتا ساڈا بنے ٹو پوچھڑی مارے yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! سانو یس کرنے والا ہوئے سورا سور پہ داری رکھے ایڈی وی چڈیا پھیر کے گاٹے چ بھل سمجھ نہیں لگی نماز پڑھے تاج تاج لوٹے پھر کے ستا نماز نہیں پڑھتا علی گڑھ کالج نماز پڑھاو مقرر سی مرے ہیں کہڑے اسلامیات کا پیریڈ منتخب کرنے والا اور سکول میں شامل کرنے والا علی گڑھ میں انگریز تھا اسلامیات شامل پیا کرنا ہے خیر انہوں پتا اسلامیات ہے اسلام تے نہیں ایک سورنو سورنو لت بکرے دی لا دیا کیوں اچھا اچھی ہوں ایویں ویلے لگے پھرنے سارا جگ پاگلانا تمہارا آ گیا حلال نہیں ہوا ہل ساری اکل ہے سارا جگ پاگل پتوے دس منگ گئے سیا سور ہلا ہو گیا کیوں لت لگ گئی کی لگ گئی لت لگ گئی منافق آپ بنے لانتی سور ایمجھ چوت پیاکدہ اسلام یات شامل کر دی گئی تین نی پتا اسلام یات اور اسلام میں فرق کیا ہے لخلالت جمن کے بڑے مفتی شاخل بڑے پھرتے یہ سورچ اسلامیات اور اسلام میں فرق پتا کتیا دعوی کرنا وڈے دعوے دار بنے پھرتے جام شاہی مفتی خود نہیں پتا لانتی اسلام یات کا جو مطلب ہے کہ اسلام کی بعض باتوں کو کسی کا جز بنا دیا گیا اب وہ بعض بات باتیں اسلام کی اسلام یاد ہوگا جب پورا دین ہوگا تو اسلام ہوگا کل کو اسلام کہو گے جز کو اسلام یاد کہو اے شا, اے شا. اس بہن چودھ نے ایک چلائیے چور اپنے تا کر کے دیکھنا پیا جیڑا کتا اتوں نکلتا ہے حکومت اسلام بھی ہے کہ گفر بھی کیوں کتے آخ د کتا چوگے پوندا درس گولیاں برخے پا کے آدیا ہرامیا برکھے بھی آدھا پا لو بندہ سارا کچھ کر لو لیکن ایک حاکم مجھے مانو اللہ یہ کہتا ہے سورہ سارا کچھ کر لے مینو حاکم نہ من مشرق ہے تو مینو صرف منے گا سر مومن دنیا شرک نار مشرق سننا منافق اور مومن کی یہی تمیز ہے وہ منافق ہے اسلام سے خارج جائیں اندر کا پکا کافر ہے فتوے کی روح سے جو کہیں حکومت کا حق انگریز کو حاصل ہے یا دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاصل ہے جو یہ مانے اللہ کے سوا کے کسی کونے میں کسی کو بھی حکومت کا حق حاصل نہیں وہ جابر ہے غاصب ہے رنتی ہے ظالم ہے تکے نالون بن کے بیٹھا ہے سانو رب طاقت دے اٹھ دیا جیتنے رکھ دسلمان پتا لگا جی کاٹ مسلمان کنے سور د سور آ تین بنا رہے چوت روش کنجری ماں دیا پترا رب بنایا ماما لگتا بھن چو شریق ہے بنا لے منی دترے تو رب بنا چلاوے سانو یہ ماما کھانے لکھ دی لانت مسلمانی لکھ دی لانت فکیران کریے کتنا گاکے پہننے فکیر منہ میاں صاحب کیوں فرماتے تھے فرماتے تھو بےلیو مسلمان ہی کتاب جی مسلمان کبران ٹر گئے شر <متحدث> منافق مشرق بئی مان لان بن کے مطالبے لکھ دی جی کتے میرے وکاؤ مال ہے انہوں آخ تینوں روپیے دیتے نے تکاندار ہے سودا دے جی مرضی کا اسی دکاندار نہیں اسی حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ مستفا کریم سرکار دے دین دے امین مرد نہیں آپ اوت ہی رکھنا کلا ٹھو کے میرے مستفا کی امت اے میرے مستفا اس پتہ لگ جائے میرے مستفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تینوں کی کافر پتہ لگ جائے دنیا کے میرے مستفا کی وہ امت ہے جس دے پہرے دار جا یہ ہمیشہ جمتے رہن گے بنتے رہن گے کافر لانتی نو سبق مل جائے آر پگے لوا چنگا میں جنہ مکان کی سوچ لا پار ہزور دے غلام قسم خدا دیے تین انج محفوظ میں قرآن دا کیوں دیوانہ بن جانا میں قسم خدا دی حرف تو نہ چیز دا ٹبر جہا نا پورے ٹبر دا خون قربان ادھر ذہن چستی ہے ادھر خارج میں دستی ہے جدو متابک خارج میں نہ مائنا ہایو رابا یہ تیرا ہی ہے کلام یہ تیرا ہی ہے ہوں منگ کی منگنی اچھا جو آخے گافت ایک ایک ایک دیتی لان سور سور دی حکومت تیرے تو مسلمان بننا لکھ دی تیرے تو بہبی بننا مشرقہ بےمانا کلمہ اے پڑھا لین جی میں ہوں تینوں سمجھا چکا جی رسول اللہ وانگو ویزے جیلانے <تصاف> <تصاف> مستفا کریم کٹھے ہوئے بیٹھے یا جیل سٹو یا قتل کر سن چھو چھو چھو دے دو ہوئے سر کٹھے یہاں سور کی کٹھے ہونا سگو چھوڑ دے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ لندن میں ضرورت ہے لگی تو یہ کلمہ ہے بورا چک کے باہر دلک پھرنا تو جتنے رہا جے بورا چک کے کروں باہر نکل دن موڑا کیلویا والے آ کلمہ تو کی سمجھنا کلمے کلم کھلے کلم سمجھ لگی تو لا ربا لا ہاکم لا اللہ پہنی لا تو ہوں تیرے ملک کے حکومت انگریز دے خلاف بولن بھی دے تو پاکستان کا مطلب کیا پچھلے حصے نہیں دے اگلے ضرور چھیڑا سدکے جا غوث سے میاں شرک پوری آپ فرما دنو بہلی سنما سن بہلیز رسولہ پڑھیا رسول دا درجہ دے کر ذہن دے مطابق کو کا درجہ دین سن رسول میں جب تحقیق کی میں خدا دا درجہ دیکھتے لہذا یہ آخو لا لا بچوں پاکستان کا مطلب کیا لاگریز تک مسٹر جناح نے صاف کہہ دیا ارے بھائی پاکستان ایک تو جمہوری نظام رکھ رہے گا پاکستان ایک تو جمہوری نظام رکھے گا دوسرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اقوام متحدہ کے پابند رہیں گے اقوام متحدہ جہا ہے وہ پانچ ویٹو کافران چل رہے سن لے پھر اس کو کہتے ہیں جو اپنی مانے کسی خدا رسول کی نہ مانے پھر کس کو کہتے ہیں کسی کی نہ مانے اپنی مانے اپنی منوائے اس کو کیا کہتے ہیں فرون ایک تھا مصر کا فرون وہ مفرد تھا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hela> ایک ہے یورپ کے فرون اب اس زمانیں کے وہ پانچ ویٹو پاور ویٹو پاور کا معنی ہی فرعون ہوتا ہے لانت پی گئی لانت پی گئی اگریز پیچھے ہو گئے انگلش کا جو لفظ ہے سارے آشکر جماعت تیجے حکومت انگریز متفق اگلے دن عیسائی تک ویگ سورا دور عیسائی عیسائی کے پا فٹیا بم چرچ بمب فٹیاں آخر پروفیسر شہید آئی ہمیں بہت افسوس ہوا میں بات بھیج رہے ہیں عیسائی کے چرچ پشا بارے چھا مردوں سے تابوت نہ دیتے نہیں یعنی بزرگ جو پشا بارے چمان بابا میرے گو پاک کیران کا فقیر ہویا ہے چار سو سال پہلو کن سو سال آل آل سو سال آپ کا دربار شری علی شان، انہ سورا نے سارے بمب ہے پورا دربار اٹھا دیتا ہے، دربار اٹھتا مسلمان دو سو شہید ہے دربار اٹھتا پیا چرچ ہے میرے مستفا نے بخاری فرما دون یکل اسلام سمجھ نہیں آئی حضور نے فرمایا ہے اہل اسلام نہیں فرمایا تاکہ ان کو شامل ہو جب سنم اور وسن کا فرق پہچانو گے تو سمجھ لوگ یہ کیا ہیں سمجھ نہیں آ تو فرمایا کن کو قتل کریں گے اسلام والوں کو خارجیاں دی نشانی سونے نبی دسی کی کرتل کنہ چالا وسن پرستان یعنی دوسرے لفظ ہے کافران چڑ دے مسلمانوں انہاں اپنا انہیں اپنی نشانی پوری کر دیتی سب کے شکر ہے میرے مستقفا بتائے ہوئے لفظ جنہیں مبارک, حل حل حل حل حل حل مبارک, مبارک سمجھ نہیں آئی تو سب حکومت فرنگنا اتا کر کرک یہ مشرق ہیں توحید فتاد ہونا پوچھا سے شرک فی الاحکام یہ شرک فی الاحکام میں مبتلا ہے یہ شرک کیڑا ہے <سؤال> احکام آخ شرک شرک فل اتا اک فرما برداری دا شرک اک کیونکہ اللہ کی فرما برداری میں کسی کو شریک حکومت صرف لا حکومت تعالی تو سکول والے نماز روزہ ہوں سکول کلمے چیڑی شاید نہیں ہوں بھلیں گا تو نہیں ہوں سکول تو باہر جڑا لکھا کھڑا ہونا تو نہیں کھائیں گا وہ جی اسلامیات کا سمجھا دتا ہے سمجھا دتا وہ فراہم سمجھ آ گیا تو پڑ لیا جب آخر اسلامیات آخ سرکار اسلامیات دا لفظ پہ دستا اسلام نہیں کیونکہ اسلام اور اسلامیات میں فرق ہے لگی اسلام ایک ہے اسلام کے کسی کو کفر کے کفر ہمیاں کے کفر کے کا جز بنا دینا اوئے کفر دا جز بنا دینا یہ اسلامیات رکھن دا مطلب ہے اسلام یہ ہے کہ یہ خود نظام ہے مکمل بے شک لہذا اینو کسے دا جز نہیں بنانا یہ خود کل ہے کل مننا گے تے مسلماناں کل نہیں مننا گے تے کافر دو چیزاں اسلامیات بھی کول پوچھنے کیڑا شرک کر دا آکیں گا شرک فل آحام شرک فل حکم دوسرے لفظ ہیں چنگریز دی حکومت منتے ہیں بے شک فرد بنتا ہے اگلا رب جانے پہ